ایک اور اہم ترین آیت آ رہی ہے اسی کانٹیکسٹ میں یہودو نصارہ جو اسلام کا مزاق اڑایا کرتے تھے اس وقت بھی اور آج کل بھی اور میری پچھلی پوری گفتگو تقریباً اسی منٹ کی اسی پر تھی جو گستاحانہ فلم تقریباً تین ہفتے پہلے ریلیز ہوئی ہے 11 ستمبر 2012 کو ان سینس آف مسلم اس میں میں نے اسی منٹ گفتگو کی تھی کہ آج ہمیں کیا اللہ عمل اختیار کرنا چاہیے یہ ہماری گفتگو جو ہے وہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہو چکی ہے تھرو یوٹیوب کا جو ہمارا چینل ہے سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو تو انہیں کی شرارتوں میں سے ایک شرارت یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم و ادا نا دئی اور جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف یعنی اذان دیتے ہو نماز کے لیے جب تم ندا دیتے ہو حضورم و لعبا تو وہ اس آزان کو اس ندا کو جو نماز کی طرف ہے اس کو بھی مزاق بنا لیتے ہیں اور کھیل ذالک قوم کبھی انور اور یہ حماقت وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایسی قوم ہے جن میں عقل نہیں ہے عقل نہیں ہے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر انٹلیکٹ تو موجود ہے لیکن وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے اس کانٹیکس میں ازام کے حوالے سے میں تھوڑی ڈیٹیل گفتگو کر لوں پھر انشاءاللہ شاء تعالی اس کو آگے لے کر چلیں گے یہاں ازان کا ذکر آیا کہ جب نماز کے لیے ندا دی جاتی ہے نماز کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ ازان کا مزاق اڑاتے ہیں اسی طریقے سے اذان کا ذکر سورہ الجمعہ میں بھی ہے کہ جب جمے کے دن وہ ادا نودی جب جمعے والے دن میں یوم جمع جمعے والے دن جب ندا دی جائے اذان کے لیے نماز کے لیے اذان دی جائے فص الا ذکر اللہ وزر الفیر تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف لبکو اور تجارت کو وقتی طور پر چھوڑ دو وہاں بھی اذان کا ذکر ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اذان کے کلمات قرآن پاک میں کہیں بھی مینشن نہیں ہوئے کہ کس انداز میں اذان دی جائے گی اب اس کا واحد سورس ہمارے پاس سنت ہے اور سنت وہ جو صحیح احادیث سے گرایب ہو لہذا وہ لوگ جو منکرین حدیث ہیں ان کے لیے یہ آیات بھی بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں جس کی بنیاد پر وہ یہ بتا سکیں کہ نماز کے لیے ندا کس طرح دینی ہے منکرین حدیث کے فتنے کے اوپر میں نے ایک گھنٹہ پینتیس منٹ کی گفتگو کی تھی اہل سنت پاور ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر پینتیس کے نام سے اپلوڈ ہے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیق کی جائے گا ایک ایکسٹریم تھی کہ وہ لوگ جو سنت کا انکار کرتے ہیں جو صحیح احادیث سے ڈرائیو اور دوسری ایکسٹریم ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیق کی جائے کہ ہر قسم کی حدیث کو جو اصول محدثین پر درست نہ ہو اس کو ایکسپٹ کر کے قرآن پاک کا اور صحیح احادیث کا جنازہ نکال دیا جائے تو یہ پینڈولم کی دوسری ایکسٹریم ہے جس کو مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ہم نے اپلوڈ کیا ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیق کی جائے گا یہ دونوں گفتگو اپنے اعتبار سے اہم ترین ہے میں ساتھ ساتھ حوالے اس لیے دے رہا کہ ہر دفعہ گفتگو کرنا جو ہے وہ موقع اور محل اور ٹائم اتنا نہیں ہوتا اس لیے میں نے اشارہ بات کر دی اب اذان کے حوالے سے آٹھ صحیح احادیث انشاءاللہ تعالی اس کانٹیکس میں بیان کروں گا اور آج میں جب لیکچر تیار کر رہا تھا اس پر بھی میرے ذہن میں آیا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم ان آیات کو پڑھتے چلے جائیں وہ تو ماشاءاللہ سب ہی کرتے آ رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان آیات کی روشنی میں آج کے لوگوں میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان کو پازیٹیولی فطقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر ایڈریس کیا جائے اسی لیے میں نے سوچا کہ اذان کے جو کچھ امپورٹنٹ مسائل ہیں یہاں پر میں بیان کر دوں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے کہ امام کائنات البلی نول آخری شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا سید مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علی مردوان کو آزام کے کلمات دوہرے تعلیم فرمایا کرتے تھے اور اقامت کے کلمات اکہرے تعلیم فرمایا کرتے تھے وہ ڈبل ہوتے تھے یہ سنگل اور ساتھ ہی حدیث میں مروز ہے سوائے قد قامت صلاح قد قامت صلاح یہ ایکسٹرا ہوتا تھا اقامت میں دو دفع دوسری ریز صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازام کے کلمات خود تعلیم فرمائے اور کلمات بھی بتائے کہ کون کون سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الا اللہ اکبر اشحد اللہ ان محمد اللہ اشحد اللہ الہ اللہ اشد الحمد رسول اللہ اشد ان محمد رسول اللہ محمد در رسول اللہ کیونکہ ان آیا انا جو ہے وہ آگے محمد دن کو دو پیشوں کو زیر میں بدل دے گا اشحد ان محمد در رسول رسول اللہ اور کلمے میں ہوتا ہے محمد رسول اللہ تو بیسکلی یہ محمد دن ہی لفظ ہے لیکن چونکہ پیچھے جو ہے وہ ان آیا ہے یہ اس کو زیر میں کنورٹ کر دے گا حالت صولہ حالت صلاح, حی علق صلاح یہ آخر میں تے ہے تو یہ لفظ ہے لیکن وقف ہو کر ہاں بن جاتا ہے علی علی دو علی الفلاح علی الفلاح اس میں دوسرے والی خی ہے جو حلق پہ نکلتی ہے شاہ ہلوائی والی ہے جس کو اردو میں کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اب ہمارے اہل تشو بھائی جو ہیں ان میں بھی کلمات تو یہی ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ایکزیجریشن آئی اس کا نتیجہ ہے ورنہ اوریجنلی ازان کے کلمات یہی ہیں البتہ انہوں نے جو ایڈیشن کی سیدنا علی رضی اللہ تعالی کے بارے میں تو ہم اس ایڈیشن کو کفر تو نہیں سمجھتے ظاہر ہے کہ سیدنا علی کو ولی اللہ کہنا یہ کوئی کفریہ یا جملہ تو نہیں یہ تو اسلام کا حصہ ہے لیکن ازان کے ساتھ اس کو ایڈ کر دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائے بغیر تو یہ بد ہے اس کو ہم بد کہیں گے کفر اور شرک نہیں کہیں گے لہٰذا پازیٹیولی ان کو اٹس کرنا چاہیے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اہل تشیع بھائی جب نماز کے اندر کلمہ پڑھتے ہیں تشہد میں تو شہود میں اشد وال اشد الحمد ابد ہو و رسول ادھر علی, علی اللہ کوئی نہیں ہے ان کی کتابیں بھی اٹھا کے دیکھ لے لیکن کلمے میں اور رزان میں انہوں نے یہ ایڈیشن کی لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ایڈیشن جو ہے کفر اور شرک نہیں ہے جب تک کہ کوئی علی رسول اللہ نہ کہتے وہ کفر ہو جائے گا جو بد قسمتی سے ہمارے اہل سنت کے یہاں دو ایسے مقابل فکر ہیں جن کے اندر ایسے کلمات ہمیں ملتے ہیں اس پر میرا ایکسکلوسو ریسرچ پیپر ہے اندھا دھند پیروی کا انجام جس کے اندر ایک بہت بڑے دیوبندی عالم ہے جن کے مرید نے کلمہ پڑا اور انہوں نے اپنے مرید کو انڈورس کیا لا الحہ اللّہ اللہ یہ کلمہ کفر ہے اسی طریقے سے بریلوی مکلہ فکر میں بھی حش بحش ایک کتاب ہے اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے شبی بردر سے چھپی ہوئی ہے بریلویوں نے خود چھاپی ہے مہین الدین چشتی صاحب کے ریفرنس سے ولّہ عالم انہوں نے کہا یا نہیں کہا البتہ ان کا تو دعویٰ یہی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی مرید ہونے آتا تھا تو وہ کلمہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ کلمہ کفر ہے علی ولی اللہ کلم کوفر نہیں ہے وہ زیادہ سے زیادہ بد ہوگا اگر کلمے میں یا اذان میں ایڈ کیا جائے ویسے کوئی پڑھتا رہے تو پڑھے علی عملی اللہ علی اللہ کا ولی ہیں سیدنا دن بکر بھی اللہ کے ولی ہیں سیدنا عمر بھی ولی ہیں سیدنا عثمان بھی ولی ہیں تمام صحابہ کرام علی مردوان اللہ کے اولیاء ہیں تیسری حدیث سنن نسائی میں یہ جو بہت بڑا اہل بدت کی طرف سے اہل سنت پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو فجر کی اذان ہے جی اس میں اصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما وبی اللہ تعالیٰ انہوں نے تعلیم فرمائے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کسی صحیح صنعت سے یہ بات ثابت نہیں کہ سیدنا عمر من نے اذان کے اندر یہ ایڈیشن کی وہ کیسے کر سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین مکمل فرما کر گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کمپلیٹ کرنے کے لیے امت میں سے کسی بندے کی بھی کوئی ان پٹ کی ضرورت نہیں اجتی مسئلے الگ لیکن دین کی جو بیسکس ہیں اس میں کوئی بندہ رد بدل نہیں کر سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ کام کرتے ورنہ تو اس وقت مخالفت کھڑی ہو جاتی ہے جیسا کہ جامعہ ترمزی میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیٹیکل ڈیسیژ لیتے ہوئے اپنے زمانے میں حج تمتوں پر پابندی لگا دی کہ ایک سفر میں حج اور عمرے کو جمع نہیں کیا جا سکتا ان کی نیت پیچھے یہ تھی کہ لوگ حج کے لیے الگ سے سفر کریں عمرے کے لیے الگ سے سفر کریں تاکہ پورا سال خانہ کعبہ کی ہو نکلے لیکن ظاہر صابت رام امردوان کہاں اس طرح کی ڈسیزن قبول کرتے تھے اپنے بیٹے نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مخالفت کر دی ان کے پاس کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا کہ آپ کے والد تو حجت متوں سے منع کرتے ہیں تو انہوں نے بالکل کلیئر کٹ جواب دیا کہ اگر کسی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مرحمت فرما دے اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو بتاؤ کس کی بات مانی جائے گی تو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت متو کیا ہے اور ہمیں اس کی اجازت دی ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے اس سے بڑھ کر کے سیدنا عثمان بنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے مبارک دور میں بالکل اسی طریقے سے حجت متو پر بندی لگائی تو بہاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں یہ یہس پتہ نہیں کیوں چھپاتے ہیں اہل سنت حالانکہ یہ حدیث بخاری المسلم نے سیدنا علی نے خط لکھا سیدنا عثمان کو جس میں یہ الفاظ تھے کہ میں کسی بھی شخص کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا خواہ بھی کیوں نہ سیدنا عثمان نے آگے سے نہیں کہا کہ علیکم بسنتی بس وسنت الخلفا راشدین الماسدین تم پر میری سنت اور خلفا راشدین کی سنت لازم ہے یہ صحیح دیس ہے سنبی دود سنت ابن ماجہ اور جامعہ ترمسی کے اندر لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ تمام سنتیں اس صورت میں جب صحابہ اکرام علی مردوان بھی اتفاق رائے کر لیں خلیفہ راشد کے ساتھ تو سیدنا عثمان کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عرما کو اپنا ڈیسیجن واپس لینا پڑا تو السلام کو خیر من النوم کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائے اور یہ حتیثی حدیث سنن نسائی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہیں ابو ابود میں بھی ہے لیکن وہ صنعت نہیں ہے صحیح صنعت کے ساتھ سنن نسائی کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان کے لیے السلاۃ خیر من النوم کے الفاظ تعلیم فرمایا کرتے تو یہ آپ نے خود فرمائے ہے لہذا یہ جو اتنا بڑا انہوں نے فرقہ بارانہ ایک مسئلہ کھڑا کیا ہوا تھا وہ الحمدللہ ختم ہوا بےدت کی اسپورٹ میں جو لے کر آتے تھے چوتھی حدیث جامعہ تر میں ہے کہ سیدنا بلال عبی اللہ تعالیٰ انہوں جب بھی ازام دیا کرتے تھے تو اپنی دونوں انگلیاں جو ہے وہ کانوں میں یوں داخل کرتے تھے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے آواز کو اونچا کرنا کیونکہ جب یہ دونوں انگلیاں یہ کان کے سوراخوں میں رکھنی ہے باہر نہیں رکھنی ہے ایسے لوگوں نے ایسے رکھی ہوتی ہے بائرنی سوراخ کے اندر رکھنی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انگلیوں کو کان کے اندر داخل کرتے ہیں تو آپ کو بڑی ہلکی آواز آتی ہے اپنی بھی تو آپ جب اونچی اذام دیتے ہیں تو آپ کو فیل نہیں ہوتا ورنہ اگر آپ یہ کانوں پہ اولے نہ اونچا بولیں تو اپنے کام درد کرنے لگ پڑتے تو یہ آپ دیکھیں کہ قاری حضرات بھی جو ہے کبھی اونچی تلاوت کرنا ہو تو وہ یوں کر لیتے ہیں تاکہ اپنی کانوں میں آواز اونچی نہ آئے تو یہ بھی سندر ہے پانچویں حدیث جامعہ تر سنن سن نبی گول سنن نسائی اور سنن ابن میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح والی اذان بھی تعلیم فرمایا کرتے تھے ترجیح ترجیح سے مراد ہے ریپیٹیو جو ازان کچھ کلمات کو زیادہ مرتبہ رپیٹ کرنا ترجیح کے ساتھ اور خصوصاً سعید بخاری اور مسلم میں ملتا ہے کہ جو تحجد کی اذان ہوا کرتی تھی خصوصاً رمضان شریف کے اندر جو سیدنا بلال دیتے تھے وہ ترجیح والی اذان ہوتی تھی اور پھر فجر کے لیے اذان عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کو دیا کرتے تھے تو وہ اذان اسی سنبی دعود نسائی ابن ماجہ اور تر میں موجود ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذام کے انیس کلمات تعلیم فرماتے تھے اور اکامت کے سترہ کلمات تو یہاں سے وہ ڈبل اکامت بھی ثابت ہو جاتی ہے جیسے ہمارے ہنفی بھائی دیتے ہیں لیکن وہ دو نمبر یہ کرتے ہیں کہ وہ اس اذان کے ساتھ اکامت ڈبل دیتے ہیں کہ جو اذان سنگل ہوتی ہے ہماری عمومی اذام تو سنگل ہی ہے جو ڈبل کلمات والی اذان ہے اس کے ساتھ جب حکامت پڑیں گے تو پھر بخاری اور مسلم میں نے پہلی یہ بتا دی تھی کہ اکیری اقامت ہوگی جیسا کہ یہاں ہمارے اہل سنت میں سے اہل ریس اثرات دیتے ہیں اور سعودی عرب میں بھی اکیری اقامت کہی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشد اللہ الہ اللہ اشد الحمد رسول اللہ حل فلاح الفلاحمت پامتلا اس کو دو دبے کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر الله یہ کلمات ہیں عام ازان کے ساتھ لیکن جو انیس کلمات والی اذان ہوگی ترجیح والی اس میں کیا ہے اشد اللہ اللہ چار دفعہ ہے پھر اشد محمد الرسول اللہ بھی چار دفعہ ہے تو یہ چونکہ چار چار دفعہ ہے اس لیے اس کی اکاوت پہ دوبارہ سے ڈبل ہو جائے گی اور اس میں وہ کلمات ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشد اللہ اللہ الله اللہ اشد محمد رسول اللہ اشد محمد رسول اللہ حیا علت على حیا علت صلاحیہ حیا علام حیا فلاحی حیا على فلاح اگر ملائیں گے الگ الگ پڑیں گے تو خیا عل الفلاح بن گا خد قومت تو خود کامتلا اگر ملائیں گے الگ الگ پڑھیں گے تو خد قومت خد قامت اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ بڑی علما ظاہر عوام تو بےچاری بھولی ہے مولوی دو نمبری کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں جی سنن نسائی کے اندر جو ہے وہ ابن ماجہ میں دیکھیں ڈبل کامت موجود ہے آپ کیوں کہ اکیلی کامت کہانی چاہیے تو اس کے ساتھ پوری حدیث نہیں دو نمبری دیکھیں بالکل اس طریقے سے جیسا کہ ہم یہاں پر ایک مردہ سنت کو زندہ کرتے ہیں تو لوگ شور مچاتے ہیں حالانکہ اس پہ علاقہ سے سچ پیپر بھی اب لکھ دیا ہے کہ جنازے کی نماز میں ایک طرف سلام پھیرنا یہ سنت ہے پورے سعودی عرب میں ایک طرف پھیرا جاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سعودی عرب میں جو کچھ ہوتا ہے وہ صحیح ہے لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے وہاں پر اس پر عمل ہو رہا ہے صحیح سنت کے ساتھ نماز جنازہ میں دو طرف سلام پھیرنا سابت نہیں ایک ہی روایت ہے سنن الکبرال بہکی کے اندر لیکن اس کے اندر حماد بن ابی سلمان جو ہے وہ مدلس راوی ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو یہ پیٹ رول ہے جو صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے وہ روایت دئی ہے صحیح صنعت کے ساتھ المصنف عبد عبدالرضا کے اندر المصنف ابنبی شہبہ کے اندر اسی طریقے سے سنن القبرہ بہیکی کے اندر سنن الدر کتنی کے اندر تمام ان کتابوں کے اندر صحابہ تابین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مرفو یہ بتا دیتا ہو ہوں جو دو نمبری کرتے ہیں تیسری جلد میں تین سو چھ نمبر صفحے پہ ہے کہ ابراہیم نخی رحمۃ اللہ جو امام عیفا رحمۃ اللہ کے دادا استاد ہے اور بہاری ارمسلم کے متفقن علی راوی ہیں وہ فرماتے ہیں یہ تابعی ہیں کہ سجدہ صاحب میں اور جنازے کا ایک ہی سلام ہے سجدہ صاحب میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام ہے سجدہ صاحب کے تین طریقے ہیں دو تو وہ ہیں جو بخاری اور مسلم میں آئے کہ پوری اطایاد پڑھنے کے بعد دو سلام پھیرنے سے پہلے ڈائریکٹ دو سجدے کیے جائیں پھر دونوں طرف سلام پھیر لیا جائے ایک یہ طریقہ جو بہاری اور مسلم میں ہے دوسرا طریقہ بہاری اور مسلم میں کچھ یوں ہے کہ دونوں طرف سلام پھیر لیا جائے اس کے بعد دو سیدے کریں پھر دوبارہ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے جو سیدنا ابراہیم نخی رحمتہ اللہ علیہ سے ثابت ہے کہ اتہ یات اللہ وسلم یہ ابدو اور رسول تک پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرا جائے پھر دو سجدے کر کے پھر دوبارہ تشہور پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرا جائے اس کا اشارہ صحیح مسلم میں بھی ملتا ہے دوبارہ تشہد پڑھنے کا اب ابراہیم نبی کی ایک یہ ریس ہے وہ کہ صاحب میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام ہے تو اس سے آدھی روایت تو وہ لے لیتے ہیں آدھی چھوڑ دیتے ہیں آپ اک من باد کیا تم کتاب کے آگے حصے پر ایمان لاتے ہو اور آدھے پر ایمان ہی نہیں لاتے ایسے مولوی گھستا ہے دین کے اندر اور اپنے مطلب کی چیزیں نکال کر حکومت کو کتنے بیٹا ہو سکتا ہے جازت سجدہ صاحب میں بھی ایک سلام اور نواز جنازہ میں بھی دائیں طرف ایک سلام کے یہی سندر ہے تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی میں ازان کا بتا رہا تھا کہ جب ڈبل ازان ہوگی تو اقامت ڈبل ہوگی اگر سنگل ازان جو ہم عموماً دیتے ہیں تو اس کے لیے اقامت سنگل ہوگی یعنی ازان کے کلمات ڈبل اور اقامت کے سنگل چھٹی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متحکم حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزان کی آواز سن کر شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور بھاگ جاتا ہے اسی طریقے سے جب اقامت کہی جاتی ہے تو بھی شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور صحیح مسلم میں تو باقاعدہ موجود ہے ایک مقام کا ذکر کر کے وہاں تک بھاگ جاتا ہے اور غرابی کہتے ہیں کہ وہ مدینہ شریف سے چھتیس میل دور تھا یعنی اذان کی آواز کا اتنا روب ہے کہ شیطان چھتیس میل دور بھاگ جاتا ہے ساتویں حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ازام کا جواب دے اور جواب کیا ہے وہ اگلی حدیث میں میں بتا دوں گا ازام کا جواب دے اس کے بعد مجھ پر درو شریف پڑے تو جو ایک دفعہ مجھ پر درو شریف پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ الوسیلہ والی دعا اللہ کے حضور میرے لیے مانگے تو میری شفاعت قیامت والے دن اس شخص کے حق میں حلال ہو جائے گی تو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ کیا ہے اذان کا جواب دینا ہے اس کے بعد دروشریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے دعا صحیح مسلم میں موجود نہیں یہی حدیث مختصر الفاظ کے ساتھ صحیح بہاری میں ہے اور وہاں دعا بھی ہے اللہم رب والصلاة القائمة آتی محمد حصہ سنل بہی کی الکبرا کے اندر صحیح صدر کے ساتھ موجود ہے تو یہ بیچ میں جو ایڈیشن کی ہوئی ہے درجہ تر رفیہ اور ساتھ شفاف کے جو الفاظ ہیں وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہو اس کی وجہ سے شفاف خود بخود ہو جائے گی وہ الفاظ صحیح طرح کے ثابت نہیں ہے آٹھویں حدیث صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا جواب بھی تعلیم فرمایا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر اللہ اکبر اس کو آپ ریپیٹ کریں علی صلح علی کے جواب میں لا حول ولا قوت الا اللہ باللہ کہنا ہے وہ کلمات بھی رپیٹ کیے جا سکتے ہیں دونوں حدیثیں صحیح مسلم میں موجود ہیں ایک میں تو کیٹاگوریکل مینشن ہے کہ جو کچھ موزم کہتا ہے وہی کو اس کے تحت اگر کوئی اس کے جواب میں یہ کہہ لیتا ہے تب بھی ٹھیک حیا اللہ صلاحیہ کے جواب میں گوئی لیکن دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا بل یعنی نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ نیکیوں پر استقامت مگر اللہ کی توفیق سے اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفکن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جو مؤزل لوگ ہیں اذان دینے والے ان کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی یہ اس کی فضیلت ہے اس کے علاوہ بھی فضائل بہت زیادہ موجود ہیں لیکن اکثر اذان دینے کے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں وہ سعید صنعت کے ساتھ ہی بیان ہوتے ہیں اذان جو ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی تھرڈ کلاس لوگوں کا کام ہے اذان دینا بڑھ چڑھ کر شوق سے جب بھی موقع ملے اذان دینے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے لیکن اذان پہلے سیکھیں اور کسی عالم کو سنا بھی لیں تاکہ اذان صحیح دینی آ جائے اس کے بعد اذان کے لیے کھڑے ہوں اسی طریقے سے اب دو تین مسائل ہیں یہاں پر میں بیان کر دو تین مسائل تین امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جو میں یہاں پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اذان کے حوالے سے پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ جامعہ ترمزی سنبی سن دعود کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ امام کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان اور اکامت کے درمیان کی گئی دعا رد نہیں جاتی اذان اور اکامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے اس طرح باقی صحیح آدیش میں ملتا ہے فرض نماز کے فورن لیکن یہ والا جو موقع ہے یہ زبردست موقع ہے کہ اذان اور اکامت کے درمیان دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے تو اگر کوئی شخص مسجد میں پہلے پہنچ جاتا ہے تحیت المسد کے نوافل پڑتا ہے تحیت الوضو کے اس کے بعد ابھی ٹائم باقی ہے تو اس وقت کو دعاؤں میں گزارے اور اللہ کے حضور اپنی التجا پیش کرے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے اور یہاں پر مجھے اب بات آ گئی جامعہ ترمزی میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے کہ دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی تین صورتیں ہی ہوتی ہیں دعا کی یا تو اللہ تبارک و تعالی جو کچھ اللہ سے مانگا وہ عطا فرما دیتا ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے بدلے میں انسان کو اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی مصیبت ٹال جائے یا وہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے اس سے اچھی چیز اللہ تعالیٰ اس کو اتا کر اور پھر تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ پھر یا یہ صورت ہوتی ہے کہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے محفوظ فرما دیتا ہے پھر قیامت والے دن اس کا اجر عطا خوش لہذا دعا قطرت کے ساتھ خوشوخذو کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے اور اس میں ذرا بھی سستی نہیں کرنی چاہیے پوائنٹ نمبر ٹو یہ بڑا راگ اللہپا جاتا ہے کہ جی خصوصا اہل سنت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جمعے کی دو اذانے کیوں نہیں دیتے ایک اذان کیوں دیتے ہیں کیونکہ باقی ہمارے جو ہلفی بھائی ہیں وہ دو ازان دیتے ہیں تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے تقریباً اوپر تلے چار احادیث صحیح بخاری میں کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر جمعے والے چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک اذان جمعے کی دی جاتی تھی اور وہ اس وقت دی جاتی تھی اسی حدیث میں موجود ہے جب خطیب آ کر جمعے کے لیے خطبے کے لیے ممبر پر آ کر بیٹھ جاتا تھا اس کے بعد اذان دی جاتی تھی سیدنا عمر کے زمانے میں بھی سیدنا راوک صدیق سیدنا عمر کے زمانے میں بھی اور سیدنا عثمان کے شروع کے زمانے میں بھی جمعے کی ایک اذان ہی دی جاتی تھی لیکن ساتھ ہی پھر ان احادیث میں موجود ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کے مبارک دور میں کثرت کے ساتھ لوگوں کی تعداد ہو گئی یعنی لوگ بڑھ گئے بہت زیادہ جو جمعے والے تھے مدینہ شریف میں اور بازار بھی کافی پھیل گیا تھا تو سیدنا عثمان غنی نبی اللہ تعالی انہوں نے جمعے کی دوسری اذان شروع کروائی اور ایک روایت میں ہے تیسری اذان تو وہ تمام مدسیز جو ہے وہ اس پہ یونانیمسلی ایگریڈ ہیں کہ وہ تیسری اذان سے مراد ہے پہلے ہی دو اذانیں ہوتی تھی ایک اذان اور ایک اکامت کیونکہ اکامت کو بھی اذان کا ایک ویلنٹ کہنا جاتا ہے تو ایک حدیث دوسرے کی شرح کرتی ہے تو ساتھ وہ دو, دو ازانوں والی بھی ہے اور تین اذانوں والی بھی لیکن اس میں تمام محدثین جو ہیں وہ متفق ہیں بریلوی جو مندی حدیث تمام جب ترجمہ کرتے ہیں اس حدیث کا تو ساتھ بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ تین سے مراد ہے دو اذانے اور ایک اکامت میں اس لیے بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ پڑھیں تو تین کا ذکر ہے تو سمجھنا ہے اس وقت بات ویسے بھی میں نے پہلے جو حدیث بیان کی کہ جب اکامت ہوتی ہے تب بھی شیطان تھا جاتا ہے یہ بھی اذان کا ایک ہوتا ہے تو سعید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ازان شروع کروائی اور یہ بخاری کے الفاظ موجود ہیں کہ اذان شروع کروائی اور بازار میں ازان شروع کروائی دوسری تاکہ بازار والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں خطیب جو ہے ممبر پر آ کر بیٹھ گیا ہے آج کل والا حساب تو نہیں تھا نا کہ اسپیکر سے آواز پہنچ جاتی تھی ایسے تو ہوتا ہی نہیں تھا تو وہ دوسری اذان جو تھی دوسری اذان سے مراد نہیں کہ پہلے ایک ہوئی پھر دوسری یہ پیرل میں دو ازانیں ہوتی تھی مسجد میں ایک ہی اذان ہوتی تھی دوسری اذان سے مراد یہ نہیں کہ مسجد میں دوسری اس میں موجود ہے کہ دوسری اذان جو ہے وہ بازار میں ہوا کرتی تھی تاکہ بازار والے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ مسجد میں خطیب آ کر ممبر پر بیٹھ چکا ہے تو یہ سائملٹینیسلی دونوں اذانیں ہوتی تھیں مسجد میں بھی اور ہی ہوتی تھی اور بازار میں بھی جس طرح آج کل بیک وقت ساری مسجدوں میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں تو اذان تو ایک ہی ہے وہ اب وہ اگر کوئی اس کو گننا شروع کر دے تو سو ڈیڑھ سو تو ہمارے شہر میں ہی زانیں ہو رہی ہیں تو بے وقوفی ہے نا اگر کوئی اس کو اس طریقے سے اس کی گنتی کرنا شروع کر دے تو یہ بے وقوفی ہے نا تو پیلل میں دو زانیں ہوتی تھیں ایک بازار میں اور ایک مسجد میں اور مقصد کیا تھا کہ بازار والوں کو پتا چل جائے کہ مسجد میں چلیں اب خطیب ممبر پر بیٹھ چکا ہے ڈائریکٹ کمیونیکیشن کے لیے اس وقت اس طریقے سے اسپیکر وغیرہ اویلیبل نہیں تھے تو لہٰذا بالکل ٹھیک ہے ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا اس وقت سیدنا عثمان نے جو کچھ کیا ہم اس کو الحمدللہ سر آنکھوں پر رکھتے ہیں آج بھی اگر دنیا سے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے یہ والی کہ سپیکر کے ذریعے اذان کی آواز نہ پہنچ سکے تو ہم بھی اس دوسری اذان کو بالکل جائز سمجھتے ہیں دینی چاہیے لیکن اب چونکہ وہ محل نہیں رہا لہٰذا اسی سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو بنا دیجئے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو بناتا ہوں تو میں اس کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے یعنی سیدنا ابوبکر اور اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو ابوبکر سے بھی بہتر ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ سعیدنا عمر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنائیں گے آپ نے وہ چھ رکنی کمیٹی بنا دی اشرم وبشرہ میں سے چھ بندوں کو ڈال دیا سیدنا عثمان سیدنا علی سیدنا طلحہ سیدنا زبیر عبد الرحمن بن عوف اوساد بن عبی بقاس. رضی اللہ تعالی ابھی اجمعین لیکن اپنے اوپر رسپانسبلٹی نہیں لئی کہ ایک بندے کو انہوں نے کہا اگر میں کرتا ہوں تو ابو بکر کی سنت ہے تو میں بھی یہاں یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص دو اذان والی سنت پر آج بھی عمل کرتا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن مسجد میں دو اذانے نہ دے یہ پبلک کو دھوکہ دینا بند کریں یہ مولوی یہ اذان ہوگی بازار میں دوسری سر آنکھوں پر سیدنا عثمان کی سنت پر عمل کریں بہت اچھی بات ہے ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں لیکن مسجد میں دیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ پھر اب یہ بدت کی طرف جانے والی بات ہے کیونکہ مسجد میں سیدنا عثمان سے ثابت نہیں ہے ان پر یہ جھوٹی تو نہ لگائی جائے وہ حدیثیں خود کھول کر پڑھیں تو پتہ چلے گا کتنا بڑا دھوکا ان مولویوں نے ہمیں دیا ہوا ہے اور ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے اہل سنت پر جو لوگ چل رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم دو اذانے دیتے ہیں تو ہم اس کی سنت پر عمل کرتے ہیں جو اس امت میں سیدنا ابو بکر اور عمر کے بعد سب سے افضل ہیں یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اگر ہم ان کی سنت پر عمل نہیں کرتے تو ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بعد آپ کے دو خلفاء جو اس امت میں سب سے بڑھ کر ہیں سعیدنا ابو اور سعیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ علما لہذا یہ مطلب میں نے کلیئر کیا اب پوائنٹ نمبر 3 یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ معاملہ ہے اذان کے حوالے سے آپ لوگ بچپن سے یہ بات سنتے آئے ہوں گے اپنے بڑے بوڑھوں سے اور پھر ہمارے پاکستان میں اس طرح کے تمام بے صنعت واقعات کو پراپوگیٹ کرنے کے لیے ایک بہت اچھا سورس موجود ہے وہ ہے ایسی کمالیاں جس کے اندر ایگزجریشن کے ساتھ صحابہ کرام علی مردوان کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی اگر کوئی ناد پڑتا ہے یا کسی صحابی کی منقبت پڑتا ہے جائز ہے میوزک کے ساتھ نہ ہو لیکن وہ چیزیں ہوں جو ثابت بھی ہوں خام خام ان کی شان کو دھکے کے ساتھ بلند کرنا یہ دین کے اندر ایگزجریشن ظلم ہے غلوم ہے بزت کے درجے میں ہے اور بسا اوقات انسان کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کچھ جھوٹی بات منسوخ کر دی جائے تو ہمارے معاشرے میں ایک واقعہ بڑا عام ہے جو قوالی کے ذریعے بھی عام کیا گیا کہ ایک دفعہ کچھ صحابہ نے شکایت کی سیدنا بلال کی کہ وہ اذان صحیح نہیں دیتے وہ شین کی بجائے تین پڑھ دیتے ہیں اسد النا محمد رسول اللہ اسد اللہ محمد رسول اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبہ اکرام علیم رضوان کا ریگارڈ کرتے ہوئے مطلب یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے یہ ہے کوئی نہیں ہے لیکن چونکہ بیان ہو رہی ہے قوالیوں میں بھی اور منقبتوں میں بھی میں اسی بیان کر رہا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیدنا بلال اذان نہیں دیں گے انہوں نے اذان نہیں دی اذان نہیں دی تو سورج طلوع نہیں ہوا جو صبح کے وقت تو پھوٹتی ہے فجر کے لیے کیونکہ انہوں نے کیونکہ وہ تحجد یہ بڑے ہے سمجھدار ہیں ان کو پتا ہے وہ پوچھے کہ فجر کی زبان تو ویسے ہوتی ہے تو وہ اذان سیدنا بلال تو تحجد کی اذان دیا کرتے تھے وہ پوٹنے سے پہلے ہوتی تھی لہذا یہ میں بتا دوں آپ کو یہ نہ وہ آپ ہاتھ ڈال بیٹھے اور آگے سے وہ علمی طریقے پہ آپ کو خاموش کروا دیں فجر کی زان تو عبداللہ بن ام مقتوم دیا کرتے تھے بخاری اور مسلم میں موجود ہے کیونکہ وہ صحابی تھے ان کو اگر کوئی بتاتا تھا کہ فجر کا جو وقت شروع ہو چکا ہے صبح جو صبح جو ہے وہ فجر کے وقت جو ہے وہ پوپ پھوٹتی ہے مشرق کی طرف سے تب وہ اضان دیتے تھے تو سیدنا بلال کی ازان بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو جگانے کے لیے ہوتی تھی تاکہ لوگ سحری کر لیں تو سیدنا بلال نے اجان نہیں دی تو اس دن ختم سحری نہیں ہوا یعنی صبح سادک ہی نہیں ہوئی فجر کا وقت ہی نہیں شروع ہوا بڑے لوگ پریشان ہوئے کہ یہ مسئلہ کیا ہوا ہے تو پھر پتہ چلا کہ جی وہ فرشتہ آیا اس نے نبی السلم کو خبر دی کہ چونکہ بلال کی ازان پہ آپ نے مندی لگائی تھی اس لیے جو ہے وہ سورج ہی جو ہے وہ طلوع نہیں ہوا سورج جو ہے اس کی کو جو ہے نہیں پوٹی بھلیاد ہوتا ہے اب یہ اس طرح کے من گڑت واقعات پرزینٹ کر کے تو ہم بھی سبحان اللہ اور الحمد اللہ کہتے ہیں جی, دیکھو جی سورج نہیں نکلا بھائیو یہ سورج کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہم یہ مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ پاسبل ہے کہ اگر پیغمبر دعا کریں تو سورج نہ نکلے یا سورج اپنی جگہ پر رک جائے وہ روایت جو سیدنا علی کے بارے میں آتی ہے کہ ایک دن ان کی فجر اثر کی نماز قضا ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے روایتیں تو ہیں لیکن اصول محدثین پر تمام روایتیں وہ ہیں صحیح ہے البتہ صحیح حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ یوش ابن نون جو خلیفہ اول تھے سیدنا موسا علیہ السلام کے پہلے صحابی تھے سیدنا موسا کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی بنا دیا یوش ابن نور جن کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے جو ہے وہ فلسطین کو فتح کیا تھا سرائے تینا کے چالیس سال گزارنے کے بعد تو جمعے کا دن تھا اور جنگ جو ہے وہ اپنے عروج پر تھی اور مسلمانوں کے لیے فتح بالکل قریب آ چکی تھی بنی اسرائیل کے لیے لیکن سورج غروب ہونے کا وقت قریب تھا اب سورج جب غروب ہو جاتا تو رفتے کا دن شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ تو مغرب کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور ہفتے والے دن یہودیوں کے لیے بنی اسرائیل کے لیے اس وقت کے جو مسلمان تھے یہودی اس وقت کے مسلمان تھے اب چونکہ انہوں نے ہمارے امام کا انکار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے وہ کافر ہوئے ہیں ادروائز آج بھی اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دیں تو ہمارے بھائی ہیں تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ وہ وقت کے پیغمبر کو ماننے والے تھے تو مسلمان تھے تو یوش ابن نون علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے صحیح بخاری میں ملتا ہے انہوں نے اللہ کے حضور دعا دی کہ اللہ سورج کو روک دے تاکہ ہم آج کے دن فتح حاصل کر لیں کیونکہ فتح بالکل قریب ہے اگر سورج غروب ہو گیا پھر ایک دن کا گیپ آ گیا تو کافروں کو تیاری کرنے کا موقع مل جائے گا ہفتے والے دن ہم تو قتال کر نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ سورج کو روک دیا یہاں تک کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی تو اگر سیدنا یوش ابن نون علیہ السلام کی دعا پر سورج رک سکتا ہے تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر بھی سورج رک سکتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے جو چیز صحیح سنت سے ثابت ہوگی ہم مانیں گے چاند دو ٹکڑے اور مسلم کی علیہ حدیث ہے ہم مانتے ہیں کہ وسلم کی مبارک انگلی کے اشارے سے وسلم نے دعا فرمائی تو چاند دو ٹکڑے ہوا یہ موجود آپ کا ظاہر ہوا اور اس کا اشارہ ذکر سورت القمر کے اندر موجود ہے تو لیکن بات صحیح صنعت سے ثابت ہونی چاہیے تو سعید بلال کا یہ واقعہ صحیح سنت سے ثابت ہی نہیں ہے صحیح سطح سے جو چیز ثابت ہے وہ بالکل اس کے الٹ ہے اور وہ ہے صحیح مسلم میں کوئی عام کتاب نہیں صحیح مسلم کے اندر تھی. کہ غزب خیبر سے واپسی پر رات کا کافی حصہ بیت گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پرسنل اپینین یہی تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر سویا جائے لیکن سیاب اکرام علوان کا ارادہ اس طرف تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں پھر صبح اٹھ کے نماز فجر کی پڑھ لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ریگارڈ فرماتے ہوئے سیدنا بلال کی ڈیوٹی لگائی کس کی ڈیوٹی سیدنا بلال شکر ہے انہی کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی تاکہ اگلا مسئلہ تو کلیئر ہو جائے جو جھوٹی باتیں منسوخ کی گئی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ ظہر ان کی ڈیوٹی لگنی تھی کیونکہ وہ مودن رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور وضی اللہ تعالیٰ ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ رات کو جاگتے رہیں اور جیسے ہی فجر کی پو پھوٹے تو آپ ادا دیں اور ہم سب کو جگائیے نماز کے لیے تو سیدنا بلال جو ہے وہ مشرق کی طرف جہاں سے سورج شروع ہوتا ہے اس کی طرف سواری کر کے اپنی سواری پر بیٹھ گئے اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا اللہ کا کرنا ایسے دوار تھے کہ ازمائے مسلمانوں پر کہ سیدنا بلال جو ہے وہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ہلکی سی انہوں نے سواری پر ٹیک لگائی تو سو گئے صحیح مسلم کے الباب یہ ہی ہیں کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کو اٹھایا اور بیدار کس وقت ہوئے جب سورج اچھا خاصا بلند ہو چکا تھا یعنی دو کے وقت میں شراب کے وقت میں چاچ کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو حکم دیا کہ ازام کہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلی ہوئی حالت میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ سونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نماز چھوٹ جائے تو جب یاد آ جائے اس وقت نماز پڑھ لو وہی اس نماز کا وقت ہے لیکن یہ آدھی لوگوں کے لیے نہیں ہے جو روزانہ رات کو لیٹ سوتے ہیں اور پھر فجر کے وقت اٹھتے نہیں ان کے لیے نہیں ہے مسئلہ کیونکہ ان کے لیے ہوتا تو پھر تو صحابہ کی بھی روٹین یہی ہوتی کہ وہ اشراک کے وقت میں فجر پڑھ رہے ہوتے اور باقی کتابوں میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے کہ صحابہ اکرام بڑے پریشان ہوئے اور بڑے دکھی ہوئے کہ ہماری نماز پیدا ہوئی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتا مالک میں بھی ملتا ہے اور باقی کتابوں میں بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو تسلی دی اور فرمایا کہ جو کچھ ہوا یہ شیطان کی طرف سے ہوا شیطان آ کر انسان کو تھپکی دے کر سلا دیتا ہے اور پھر انسان کے اوپر سستی جاری لیکن یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دل بھی جاتا ہے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں دل جاتا ہے لیکن وہ جو معاملہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوا کا فلاتن سا. قرآن میں آئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایسا سکھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں اللہ ماشاء اللہ ہاں مگر جب اللہ چاہے گا تو پھر آپ بھی بھول جائیں گے کیوں تاکہ امت سیکھے جیسے بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ حالتِ جنابت میں مسجد میں آ غسل کرنا آپ کو یاد نہیں رہا مسجد میں آئے پھر فوراً واپس گئے اور صحاب اکرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں سے جو ہے وہ پانی کے قطرے ٹپک رہے اس سے بال لو نکالتے ہیں کہ شاید آپ ننگے سر تھے تو بالوں سے آپ کی تو زلفیں تھیں بھائی زلفوں سے پانی یہاں سے ٹپکتا ہے اور ننگے سر ہونا ضروری نہیں ہے سر پر پگڑی ہوتی تھی آپسلم کی تو آپ کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ملک پر غسل فرق تھا اس زباجی تعلق اپنی بیوی کے ساتھ قائم کرنے کی وجہ سے تو مجھے یاد نہیں رہا تو آپ اسلم کے ساتھ کس طرح اسی طریقے سے نماز میں بھی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کو صحب ہوا پھر آپ نے سجدہ صاحب کیا تاکہ امت کو سکھایا جائے تو یہ معاملہ بھی جو کچھ ہوا نبی پر معذ اللہ غفلت تاری نہیں ہوتی نہ شیطان کا غلبہ ہوتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہے اٹیچ تو اس صحابی نے جرت کر کے پوچھا یارسول آپ کے ساتھ بھی فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی لیکن اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دیا وہ مسلمان ہو گیا اب وہ بھی مجھے نیکی کی طرف ہی راغب کرتا ہے تو سفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص بھی شیطان سے محفوظ نہیں ہے چاہے بڑے سے بڑا صحابی ہو بڑے سے بڑا تابی ہو بڑے سے بڑا کوئی بزرگ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام اس کو مانو ماہب وما وبا تمہارے نبی نہ کبھی بہ کے ہے نہ کبھی بہرا چلے جس سے غلطی ہو سکتی ہے اس کو اپنا امام نہ بناؤ اس کو اپنا امام بناؤ جس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی جس کی گارنٹی خود اللہ تعالیٰ نے سورہ النجم میں دے دی پارا نمبر ستائیس میں نہ تمہارے نبی کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں للہ تو اس واقعے سے بھی پتا چلا کہ سیدنا بلال جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اس دن تو بڑا ان کی عزت بے کا معاملہ تھا کیونکہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی تو اس دن تو سورج پھر نئی پو بھوٹنی چاہیے تھی وہ تو ایسا پو پھوٹی کے اجرا کا وقت آگیا اور یہ واقعہ بھی صحیح اب آپ کمپیر کر لیں اسی لیے تو بھائی ہم رونا روتے ہیں کہ بخاری اور مسلم یہ ٹچ سٹون ہے حدیث کی اس پر امت کا اجماع ہے فرجت اللہ میں شاہ ولی اللہ دلوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل اسناد مرفوع حدیث قطع الصحت بخاری اور مسلم کی حادیث بالکل کچھ اور بات کر رہی ہیں اور باقی یہ کتا کہانیاں کسی اور طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں بلکہ رہنمائی کیا غلط عقائد اور نظریات کی طرف ہمیں پروپیگیٹ کرواتی ہیں الحمدللہ پچھلی دفعہ صورت المائدہ کی آیت نمبر 58 کے کانٹیکسٹ میں میں نے تقریباً پینتالیس منٹ آزان اور اقامت سے متعلق ڈیٹیلڈ گفتگو کی تھی آج ان اللہ تعالیٰ پچھلے ہی درد سے ریلیٹڈ پانچ وضاحتیں ہوں گی ان اللہ اور پھر سات بارہ اختلافی مسائل جو آج کل مسلمانوں کو درپیش ہیں اذان اور اقامت کے حوالے سے ان کو واریت سے بالاتر ہو کر کتاب و سنت اور اجماع کی روشنی میں بیان کیا جائے گا اور پھر انشاء اللہ تعالیٰ ہماری یہ آج کی گفتگو یعنی تقریباً ایک گھنٹے کی اور پچھلی ملا کے ٹوٹل سو منٹ کی گفتگو مسئلہ نمبر پچاس کے نام سے اہل سنت پر اپلوڈ بھی ہو جائے گی اذان اور اقامت کے صحیح احکام اور مسائل کے نام سے انشاء تعالی تو پہلے ان پانچ وضاحتوں کی طرف آتے ہیں پچھلے دس سے ریلیٹڈ پہلی وضاحت یہ کہ میں نے بتایا تھا کہ ازان کے الفاظ امام کائنات سعید والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائے تھے حتیٰ کہ جس کے بارے میں مس کنسیپشن پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ شاید یہ سیدنا عمر نے شروع کیے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تعلیم فرمائے جس کا حوالہ میں نے پچھلی دفعہ دیا تھا سننسائی سے تو اسی کانٹیکس میں ایک چیز اسکپ ہو گئی تھی ظاہر ہے اس وقت تو ارادہ نہیں تھا کہ اتنی ڈیٹیل میں بات کی جائے لیکن چونکہ لیکچر کا جب فیڈ بیک سامنے آتا ہے تو پھر اس کی کلیئرفکیشن بڑی ضروری ہوتی ہے اور اب جو ہے وہ ویڈیو کا دور ہے مستقبل کا دور لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں تو میں یہ چاہ رہا ہوں جس طریقے سے باقی اختلافی مسائل تقریباً انچاس کے قریب ریکارڈ ہو چکے ہیں تو یہ مسئلہ بھی ریکارڈنگ میں آ جائے انداز میں تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے مسلمانوں پر نماز فرض ہوئی تو مسلمانوں کے درمیان ڈسکشن شروع ہو گئی کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کس طریقے سے ندا دی جائے تو اس میں مختلف سجیشن سامنے آئی کچھ لوگوں نے کہا کہ ناقوس بجا کر نماز کے لیے متوجہ مسلمانوں کو کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو نصارہ یعنی عیسائیوں کا طریقہ ہے پھر کچھ صاحب نے کہا کہ بغل بجایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے پھر کچھ نے کہا کہ اونچی جگہ پر آگ روشن کر کے صحابہ اکرام علی مردوان کو مطلع کیا جائے نماز سے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے الفاظ تعلیم فرمائے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو خواب کے ذریعے یہ کلمات بتائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انڈورس فرمایا اس کی توثیق فرما دی لہذا آزان جو ہے یہ اب اسلام میں سے ہے اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آزان آج کے اس ماڈرن دور میں جب کہ ہم اذان سن کر نہیں بلکہ گھڑی پہ ٹائم دیکھ کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اے سچ ازام کی ضرورت کوئی نہیں رہی لیکن کیونکہ یہ شعر اسلام ہے لہذا کوئی بندہ اس بات پر اب فتوا نہیں دے سکتا کہ چونکہ لوگ گھڑی دیکھ کر مسجد میں آتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے زہر کا ٹائم جو ہے وہ ایک بجے ہے اصر کا ٹائم جو ہے وہ پونے چار بجے ہے مغرب جو ہے وہ چھ بجے ہو جاتی ہے تو لہذا ازام کی تو ضرورت نہیں ہے تو یہ شعر اسلام ہے اس کو آپ کو چینج نہیں کر سکتا یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا ہاں اس کے لیے جو ہم ہیلپ لیتے ہیں وہ ماڈرن دور کے اعتبار سے لیتے چلے جائیں گے جیسے نماز کے ٹائم کو فکس کرنا ظاہر ہے صحابہ کرام کے زمانے میں تو یہ نہیں تھی چیز لیکن بعد میں الحمدللہ امت نے اس پر اجماع کیا ہے کہ اذان کے بعد نماز کے ٹائم کو کسی خاص ٹائم پر فکس کر لیا جائے یہ کوئی بدت نہیں ہے اس پہ امت نے اجماع کیا ہے اور اجماع پر میری بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہے تقریباً پچاس منٹ کی اہل سنت پار ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر اکتیس کے نام سے اجماع کی حجیت اور اس کی اہمیت اس میں میں نے کم از کم سترہ مثالیں دی ہیں اجماع کی کہ اجماع بھی بالکل اسی طریقے سے حجت ہے جیسا کہ کتاب و سنت حجت ہے کیونکہ اسی کتاب و سنت نے اجماع کی طرف ترغیب دلائی ہے بلکہ یہ کتاب اللہ کا اللہ کی طرف سے نازل ہونا اس پر بھی امت کا اجماع ہے ہمارے سامنے نازل نہیں ہوئی یہ امت کے اجماع نے عملی تواتر کے ساتھ اس کتاب کو ٹرانسفر کیا ہے. ہم نے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ کہ کو نہ تابعین کو نہ تب تابین کو چودہ سو سال بعد تقریبا ہم پیدا ہوئے تو اس کتاب کو امت کے اجماع اور عملی تواتر نے جو ہے وہ نقل کیا ہے اسی طریقے سے نماز کی ٹائمنگ کے اوپر بھی میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر تیس کے نام سے نمازوں کے اوقات اس کی اہمیت اور اس میں جو اختلافی مسائل ہیں تقریباً باون منٹ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر میں ساتھ ساتھ اس کے صرف ضمن حوالے دے رہا ہوں کیونکہ آج پھر اس طرف موضوع نہیں لے جایا جا سکتا دوسری بزارت میں نے بتایا تھا کہ کلمے میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دال کے اوپر دو پیشے ہیں تنوین محمدن لفظ ہوتا ہے آگے رو آ گیا را روف یرملون میں سے ہے یعنی ادغام جن کے ساتھ ہوتا ہے تنوین کے فوراً بعد جب یہ الفاظ آتے ہیں یرملون یا را میم لام واؤ نون تو یہ پچھلے الفاظ کے ساتھ مل جاتا ہے تو محمد الرسول اللہ بن جاتا ہے ہمارے کلمے میں لیکن اذان کے اندر کیونکہ ہم اس کو یوں پڑھتے ہیں اشہد انا تو انا جو ہے یہ حروف مشبہ بل میں سے ہے جو چھ ہیں اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے بعد اگر دو پیشیں آ رہی ہوں تو ان کو دو زبر میں کنورٹ کر دیتے ہیں ایک پیش آ رہی ہو تو اس کو ایک زبر میں کنورٹ کر دیتے ہیں انا انا لکنا اس طرح کے الفاظ تو اسی لیے ہم آزان میں اور اکامت میں پڑھتے ہیں اشہد انا محمد در رسول وہ زبر میں کنورٹ ہو جاتا ہے انا کی وجہ سے یہ ہے اس کی ٹیکنیکل ریزنس بالکل اسی طریقے سے جب پریشنز آ جاتی ہیں عربی میں جس کو ہم انگلش میں پرپوزیشنس کہتے ہیں اور عربی میں روف جار کہتے ہیں تو وہ دو پیج کو دو زیر میں کنورٹ کر دیتا ہے. جیسا کہ ہم درو شریف میں پڑھتے ہیں علی محمد دن اور آگے بہو سے ملتا ہے تو الا محمد, آل محمد حالانکہ اوریجنل لفظ ہے محمد لیکن یہ محمد دن کیوں بنتا ہے اس سے پہلے الا آ گیا الا آ جائے یا فی آ جائے یہ حروف جار میں سے ہے یہ اگلی پیش کو زیر میں کنورٹ کر دیتا ہے اس کو زیر دے دیتا ہے تیسری وضاحت اذان ترجیح کے حوالے سے ترجیح این اس کے اینڈ پر آتا ہے عربی زبان میں کہتے ہیں جو چیز ریپیٹ کی جائے رجعت اردو میں بھی لفظ بولا جاتا ہے تو اذان ترجیح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی میں نے ڈیٹیل سے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ انیس کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ازان کے لیے اقامت کے اور سترہ کلمات اذان کے تعلیم فرمایا کرتے تھے اذان ترجیح یہ ہوتی ہے کہ اشد اللہ الہ الا اللہ اور اشد محمد رسول اللہ اس کو 4 چار, چار دفعہ کہا جاتا ہے اذان میں اس کے لیے جب اقامت ہوگی تو وہ ڈبل ہوگی لیکن میں نے پچھلی دفعہ طریقہ اس کا نہیں بتایا تھا تو طریقہ بھی سن لیں صحیح مسلم میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا کہ اذان جب شروع کی جائے تو اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ الہ اللہ اشد محمد الرسول اللہ اشد محمد رسول اللہ, اللہ, اللہ اس کے بعد پھر واپس آئیں اشد اللہ الا اللہ اور بلند بلندواز پھر یہ چار کلمات کو رپیٹ کیا جائے یہ ہے اذان ترجیح یعنی ریپیٹیشن والی اذان چوتھی بذات اذان کا جواب اس کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ دو حدیثیں ملتی ہیں صحیح مسلم میں ایک میں تو یہ ہے کہ جو مزن کہتا ہے اسی کو رپیٹ کیا جائے اس فلاح پر بھی یہی الفاظ رپیٹ کیے ہیں اور دوسری صحیح مسلم کی روایت میں ملتا ہے کہ ان کلمات کے جواب میں لا حول ولا قوت اللہ بل کہا جائے لہذا یہ دونوں درست ہیں طریقے اس میں ایک وضاحت رہ گئی تھی کہ و خیر من النوم کے جواب میں کیا کہا جائے تو وہ بھی جرملی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ مؤزن کہتا ہے وہی وہ کچھ تم کہو وہ آگے میں بتا بھی دوں گا اس کے فضائل میں السلا من النوم جب موزن کہے گا تو ہم نے بھی یہی کہا ہے ایک روایت جو ہے وہ زبان زد عام ہے کہ اس کے جواب میں کہا جائے صدقتا و بررتا لیکن وہ روایت کسی بھی اصول محدثین پر ثابت نہیں اور نہ ہماری کسی میجر بک کے اندر وہ موجود ہے اسی طریقے سے سن بعود میں ایک روایت ہے جس میں ایک مجھول راوی ہے اور وہ روایت بھی ضعیف ہے وہ یہ ہے کہ قد قامت صلاح کہ جواب میں اکا محلہ ہو ادام کہا جائے تو وہ روایت بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے لہذا اقامت کا جواب جو ہے وہ ثابت کوئی نہیں ہے اکا محلہ ہُو ادام جب حدیث کی صحت ہی صحیح نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ قابل خجت نہیں رہے گی حدیث کی سند حدیث تو ٹھیک ہوتی ہے سند بھی درست ہوگی تب حدیث ثابت ہوگی اور اسی پہ میری ایکسکلوسو گفتگو ہے مسئلہ نمبر چھتیس کے نام سے ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ کی گفتگو ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیق کی جائے گا وہ الحمدللہ للہ علیہ سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے اس میں میں نے اس کو ڈیٹیل سے صحیح مسلم کے مقدمے کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ ضعیف احادیث اور من گھڑت احادیث کا فتنہ کس طریقے سے امت میں آیا اور اس کی وجہ سے امت میں کیسے فرقہ واریت پھیل گئی اور اگر ہم ان روایتوں کو مان لیں تو بعض اوقات ہمیں اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھونا پڑے گا اس میں میں نے پانچ مثالیں ایسی بیان کی ہیں اہل سنت کی کتابوں میں سے اگر ان کو ہم درست مان لیں صرف اس بنیاد پر چونکہ کتاب میں آ گئی تو ہمارا ایمان ہی برباد ہو جائے پانچویں وضاحت وہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ریفرنس سے میں نے ایک حدیث بتائی تھی جس کی ڈیٹیل تو آتی ہے صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اذان کا جواب دیا یعنی وہی کلمات ریپیٹ کیے حیا علفلا حیا الفلاح پر وہی کلمات بھی کہہ سکتے ہیں اور اللہ قبط اللہ بلّا اور دونوں کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے ضرور شریف پڑھا اور پھر میرے لیے اللہ کے حضور الوسیلہ کی دعا مانگی تو قیامت والے دن میری شفاف اس کے لیے حلال ہو جائے یہ ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ تیر اعمال کرنے ہیں اذان کا جواب دینا ہے درو شریف پڑھنا ہے اور الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے وہ صحیح مسلم میں تو نہیں البتہ وہ صحیح بخاری میں ہے میں نے پچھلی دفعہ وہ دعا بھی پڑھ کر بتائی تھی دو مزید فضائل اور ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اس گفتگو کے اندر شامل ہو جائیں ایک یہ کہ صحیح مسلم میں ہی ہے کہ جس شخص نے سدھ کے دل کے ساتھ اذان کا جواب دیا سدھ کے دل کے ساتھ مراد کیا کہ وہی جو کلمات معظم کہہ رہا ہے اس کو دل کے ساتھ انڈورس کیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر واقعی بڑائی اللہ کے لیے اسی طریقے سے اشد اللہ الہ اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ دل نے بھی گواہی دی کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر میرا ایمان پختہ ہے کنوکشن والا میرا ایمان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم میں الفاظ ہیں جس نے سدھ کے دل سے ازان کا جواب دیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا الحمد للہ لیکن ازان کے دو جواب ہیں ایک تو یہ جواب ہے کہ وہ کلمات رپیٹ کرنے ہیں اور ایک ہے ازان کا پریکٹیکل جواب کہ مسجد میں نماز کے لیے جانا ہے کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے اور سنسائی سن میں اس کی ڈیٹیل بھی ملتی ہے پرٹیکولر فجر کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ صحابہ غائب تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو رحمت اللہ کا گاڑ فتویٰ جو ساری کائنات کے لیے رحمت لیکن ایز فار ایز حقوق اللہ از کنسرنڈ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہاں اپنی ذات کے لیے آپ معاف کر دیتے تھے لیکن جہاں جہاں معاملہ آیا تھا شریعت کو اسٹیبلش کرنے کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے کچھ صحابہ نے سفارش کی ایک فاطمہ نامی عورت کے بارے میں جو چوری کے مقدمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ اور خطبہ دیا آپ نے اور فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ تم سے پہلے لوگ اسی لیے برباد ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی معزز شخص جو ہے وہ برا کام کرتا تھا تو اس کے لیے مسئلہ کچھ اور بیان کر دیتے اور جو غریب غربے لوگ ہوتے تھے ان پر شریعت کی اپلیکیشن کرتے اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا یہ ہے دین کو اسٹیبلش کرنے کا جذبہ الحمد تیسری فضیلت صحیح مسلم میں ایک اور فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اذان کا جواب دینے کے بعد یہ کلمات پڑھ لیے اشد اللہ وح الش لا محمد ابدول ربی تو بلاہ رب و بحمد رسولہ و بل اسلام دین یہ جس نے کلمات پڑھ لیے اللہ تبارگ و تعالی اس کی مغفرت فرما دے لیکن وہی بات ہے کہ یہ جتنے بھی فضائل آتے ہیں امال کے بدلے مغفرت کے اس سے مراد گناہ سگیرہ کا معاف ہونا ہے گناہ کبیرہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور توبہ بھی ایسی کہ جو آگے کے لیے اصلاح بنے خالی گلی توبہ نہیں اس پہ میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر پچاس منٹ کی گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان مسئلہ نمبر اٹھارہ کے نام سے وہاں میں نے یہ معاملات کھولے ہیں کہ یہ کہاں سے باتیں ہم نے نکالی ہیں کہ گناہ کبیرہ کی توبہ قبول نہیں ہوتی یہ احادیث کے اندر ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ اس میں میں نے الحمدللہ بیان کی آج محل نہیں ہے سنت اذکار کے حوالے سے ایک اور بھی آپ انفارمیشن کے لیے میں بیان کر دوں کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے ایل ایس سنت ڈاٹ کام اس پر دو سنت اذکار کے کارڈز ہمارے پی ڈی ایف فارم میں جو ہیں اپلوڈ ہیں ایک ہے صبح و شام کے سنت ازکار تقریباً ستائیس کے قریب اور فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار تقریباً اٹھارہ کے قریب بالکل صحیح صنعت کے ساتھ جو روایتیں ثابت تھیں کیونکہ میں نے جب تجزیہ کیا تو ہمارے معاشرے میں اس وقت جتنے بھی اذکار کے کارڈ ہیں کسی نہ کسی کارڈ میں ایک یا دو روایتیں ایسی ہیں جو اصول محدثین پر ضعیف ہیں تو الحمدللہ وہ سارے کارڈ سامنے رکھ کر اور پھر میں نے اس کو ترتیب دینے کے بعد اس دور میں ایک بہت بڑے اہل سنت کے محدث حدیث کے علم میں وہ اپنی مثال نہیں رکھتے حافظ شیخ زبیر علی زئی صاحب ان سے پھر میں نے پروف ریڈنگ بھی اس کی کروا کے اس کے بعد پرنٹنگ اس کی کروائی تو وہ اس والے کارڈ بھی ڈاؤن لوڈ کریں اور ہارڈ کاپی ہمارے پاس اویلیبل ہے اس پر بھی اہتمام کریں تو یہ پانچ وضاحتیں ہوئی اب آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف جو آج میں نے ڈسکس کرنے ہیں بارہ پوائنٹس تین پوائنٹس میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں پچھلے درس کے اندر تو آج کے بارہ ملا کر یہ ٹوٹل پندرہ سکی احکام و مسائل بن جائیں گے اذان اور اقامت کے حوالے سے اور یہ جو بارہ آج کے مسائل ہیں یہ بڑے کڑوے مسائل ہیں کیونکہ اس میں شاید ہی کوئی مکبہ فکر بچے جس کے اوپر زد نہ آئے لیکن اس کو علمی حوصلے کے ساتھ بات کو سننا ہے پوری بات سننی ہے انشاءاللہ شاء تعالی اگر ہم کتاب و سنت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے اپنے فرقے کو پیچھے رکھتے ہوئے اور کتاب و سنت اور اجماع کو ہجرت مانتے ہوئے تو پھر تو بات سمجھ آئے گی اگر فرقہ آڑے آ گیا مولوی آ گیا, آڑے آ گیا یا اپنا کوئی بزرگ آڑے آ گیا پھر بات سمجھ نہیں آنی تو میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں واسف علی واسف صاحب کا کہ اسلام جمع فرقہ از اکول ٹو زیرو اسلام میں جب فرقہ جمع ہوگا تو رزلٹ زیرو آئے گا یا اسلام بچے گا یا فرقہ بچے گا اگر اسلام کو بچانا ہے پھر فرقہ واریت کی لانت سے نکلنا ہوگا اس میں پہلے بھی کافی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ شروع کر چکا ہوں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے تین پوائنٹس تو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف وہ ہے اذان سے پہلے السلات والسلام علیہ یا رسول اللہ یہ کلمات پڑھنا اس کی شرع حیثیت کیا ہے اور اب تو بعض لوگوں نے اقامت کے ساتھ بھی یہ کلمات شروع کر دی ہیں خصوصا ہمارے جو دعوت اسلامی والے بھائی ہیں انہوں نے پچھلے پانچ سات سالوں میں ایک یہ اور نیا کام ایڈ کیا ہے کہ اقامت سے پہلے بھی السلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا ہے اب اس میں پہلی اصولی بات سمجھ لیجئے کہ جہاں تک اس سیگے کا تعلق ہے نا اللہۃ وسلام علیہ کا یا رسول اللہ اس سیگے سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کم از کم تین کتابوں میں اور میرا ریسرچ پیپر بھی چھپ چکا ہے رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر میں نے بارہ ربی ال پہ ایک لیکچر بھی دیا تھا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری رسیطیں دو گھنٹے کا جو اہل سنت پار ڈاٹ کام پر رکھا ہوا ہے ریسرچ پیپر نمبر ون ہے اس میں میں نے اس کا حوالہ ریٹرن میں بھی دیا ہے کہ سنن الکبرا البیکی میں صحیح صنعت کے ساتھ اسی طریقے سے الموتا امام مالک میں صحیح صنعت کے ساتھ اور المسنت ابن ابھی شہبا میں صحیح صنعت کے ساتھ یہ اثر موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق المصنف ابن ابی صحبہ میں گیارہ ہزار سات سو ترانوے نمبر روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کبھی بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے تو پڑھتے السلام علیہ کا یا رسول اللہ پھر سعید نبکر کی قبر کے سامنے آ کر پڑھتے السلام علیہ کا یا ابا بکر پھر سیدنا عمر کے سامنے آ کر ان کی قبر کے سامنے آ کر پڑھتے السلام علیہ کا یا ابا تھا میرے باپ آپ پر سلامتی ہو یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب سے بھی جو مفتی اعظم سعودی عرب کی کتاب چھپی ہے مزر نبی میں حاضری کا طریقہ شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی انہوں نے بھی یہ روایت لکھی ہے اور انہوں نے یہی طریقہ لکھا ہے قبر صور پر حاضری کا الحمد اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے پاکستان میں بھی جو پہلے کچھ اہل حدیث علماء کی طرف سے غلط قسم کی رزسٹنس سامنے آئی تھی لیکن اب الحمدللہ اہل سنت میں سے بریلوی ادوگ بندی تو پہلے ہی قائل تھے یہ تیسرا مکبہ فکر جو ہے اہل حدیث ان کی بھی جو اشاعت کا سب سے بڑا ادارہ ہے دارالسلام پوری دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں وہی چھاپ رہے ہیں انہوں نے بھی جو درو کا کارڈ چھاپا ہے اس میں یہ سیگا لکھ دیا ہے کہ یہ تابط ہے لیکن قبر رسول پر جا کر یہاں سے پڑھنا یہ تابعت کوئی نہیں ہے یہ قبر رسول کے لیے صحابہ اکرام علی مردوان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر یہ درو پڑھا کرتے تھے لہٰذا یہ اس کے لیے مخصوص ہے اگر اس کے علاوہ کہیں پڑھنا ثابت ہے تو ہمیں روایت پیش کی جائے ہم ایکسپٹ کر لیں گے اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کیا ٹوائلٹ میں جاتے وقت مسجد میں جانے کی دعا پڑی جا سکتی ہے نہیں اسی طریقے سے مسجد میں جاتے وقت ٹوائلٹ والی دعا نہیں پڑی جائے گی یہ دروشی پرٹیکولر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تو یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا اثر اس کے علاوہ کہیں ثابت ہے تو بتائیں ہمیں یا رسول اللہ سے کوئی چڑ نہیں ہے نہ نہ یا نبی اللہ کے ساتھ ہم ہر نماز میں یا رسول اللہ کہتے ہیں السلام علیہ کا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے نبی آپ پر سلام ہو رحمتیں ہوں برکتیں ہوں اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں جب تم یہ کلمات پڑھو گے السلام علینا علیہ عباد اللہ الصالحین تو زمین و آسمان میں جہاں جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ موجود ہے اللہ تمہارا سلام وہاں پہنچا دے گا الحمدللہ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو یہ کوئی اسٹوری نہیں پڑھ رہے ہوتے جیسے بعض جو بند اور اہل عدیث حضرات نے بریلویوں کو خاموش کروانے کے لیے یہ ایک جھوٹی بات لے کر چلے کہ جی یہ شب مراج کی گفتگو ہے بھائی کس کتاب میں لکھا ہے شب مراج کی گفتگو ہے یہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کا سلام اس طرح تعلیم فرماتے تھے جیسے قرآن کی آیات اور یہ ہم انٹینشنلی انشائی پڑھ رہے ہوتے ہیں السلام علیکہ یو نبی ہو اے نبی آپ پر سلام ہو ہاں اس کے پیچھے اگر کسی کا فاسد عقیدہ ہے کہ رسول اللہ خود سن رہے ہیں یا وہ یہاں پر موجود ہیں وہ عقیدے کو آپ غلط کہہ سکتے ہیں اس پڑھنے کو اور اس میں یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ تک ہمارا سلام اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے ورنہ تو یہ بدبختی ہے نماز میں اگر اس کو سٹوری کے طور پہ پڑھنا ہے کیوں تو, تو پوری نماز ہی بھی سٹوری بن جائے گی تو یہ سٹوری نہیں ہے یہ انشایہ ہے الحمدللہ کیونکہ بخاری مسلم میں ساتھ ہی موجود ہے کہ اللہ سلام پہنچا دے گا لہٰذا اسی کی ڈیٹیل میں میں نے مسئلہ حاضر و ناظر جو ہے اس کے غلط اور صحیح پہلو مسئلہ گپتگو رکھی ہوئی ہے اس میں, میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو اڈریس کی ہے آج مال نہیں عام حالت میں ہم کون سا دروشی پڑھیں تو بھائی صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے کہ جب یہ آیت درود نازل ہوئی صورت الحضاب کی آیت نمبر چھپن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اللہ وسلم اللہ محمد محمد کماس ابراہیم, ابراہیم. اللہ محمد, محمد. كما بارکت علی ابراہیم ابراہیم. إنك حمید مجید. تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس آیت کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز والا گرود ابراہیمی جو میں نے اب پڑھا یہ تعلیم فرمایا اور حدیث شروع اس سے ہوتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سلام کا طریقہ تو سکھا دیا ہے السلام علیکم نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمیں دروش بھی ذرا سکھا دیجیے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درو شریف کو سکھایا لہذا اس درو شریف سے اگر کسی کو چیڑا ہے نا تو اس کو ماض اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور کوئی کہتا ہے یہ درود میں سلام کو ناقص ہے تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھی کہ یہ ناقص ہے آپ نے کیوں نہیں فرما دیا تو نماز کے اندر یہ پرفیکٹ ہے اس اعتبار سے بھی کہ سلام بھی آ جاتا ہے اور دروشری بھی باقی نماز کے علاوہ بھی یہ دروشی پڑھنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ درود و سلام جو ہے یہ اکویلڈ ورڈ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن جہاں جہاں ثابت ہے جو جو سیگا ثابت ہے الحمدللہ وہ ہم پڑھنے کے آئل ہیں تو اذان کے بعد دروشی پڑھنا ثابت ہے صحیح مسلم میں ادیس میں بتا چکا کہ جو اذان کا جواب دے اس کے بعد دروشی پڑھے اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی لیکن اذان کے بعد دروشریف کون سا پڑھنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اور اس کو اذان کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا اذان سے الگ اذان دے دی اس کے بعد دعا مانگے دروشی پڑھیں گے سارے کام کریں لیکن اذان کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ثابت نہیں تو درو شریف اذان کے بعد ثابت ہے پہلے نہیں اور الحمد دور حاضر میں بریلوی مک فکر کے سب سے بڑے محقق جو ہے غلام رسول سعیدی صاحب جو مفتی منیبو رحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں میں تقریباً دو تین دفعہ ان سے ڈیٹیل ملاقات کر چکا ہوں ان کی مسجد میں درو شریف جو ہے وہ ازان سے پہلے نہیں پڑھا جاتا اور انہوں نے باقاعدہ شرح ہی مسلم میں لکھ بھی دیا کہ یہ پہلے پڑھنا ثابت نہیں اور انہوں نے خود بریلویوں کو جھنجوڑا ہے کہ کیا تم سیدنا اللہ بلال سے بڑھ کر محبت رسول کرنے والے ہو پہلے ان سے تو ثابت کرو کہ انہوں نے اذان کے شروع میں اٹیچ کیا ہو ہاں بعد میں اجتادی طور پر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے ہم اس میں کوئی فتوا نہیں لگاتے لیکن درو شریف کا سیدھا وہ ہونا چاہیے جو کتابوں سننے سے اس جگہ پر ثابت ہو اذان دے لیں اسپیکر بند کر دیں اسپیکر میں ضروری ہے کہ لوگوں کو سنانا ہے اسپیکر بند کر دیں علادہ سے دروشی کو پڑھے جتنی بار مرضی پڑھے اور میری الحمد للہ پوری ستر منٹ کی گفتگو ہے درو کے صحیح احکام اور مسائل اور فضائل اس پر ڈیٹیل کے ساتھ الحمد اللہ دروشی پر, اہل سنت پاک پر اپلوڈ ہے تو جہاں جہاں ثابت ہے کہ جی دروشی کا تو کوئی ٹائم نہیں ہے تو پہلے اس میں یہ بات سمجھ لیجیے جس جس ٹائم پر ثابت ہے الحمد اللہ وہ ہمارا عمل ہے سنبنے ماجا میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پڑھتے بسم اللہ وسلام علی رسول اللہ یہ آج بھی مسجد مجنبی پہ لکھا ہوا ہے باب جبریل والے باب البکی کے اوپر بسم اللہ و سلام ولا رسول اللہ اللہ ابواب رحمتک یہ پوری دعا ہم کائل ہیں لیکن جہاں جہاں ثابت ہوگا وہاں اب کوئی کہتا ہے جی ثابت نہیں تو کیا ہوا تو یہ اس کے لیے میں آپ بتانے لگا الزامی جواب کے طور پر کہ جامعہ ترمزی میں صحیح سرد کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کے سامنے کسی کو چھینک آئی تو اس نے پڑھ دیا الحمدللہ علی رسول اللہ تو ابن عمر نے فرمایا یہ تو نے کیا پڑھا جی بھی تو پڑھا ہے تو انہوں نے تم وہی کہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اذان کے جواب اس میں چھینک کے جواب میں الحمد یا الحمد اللہ رب المین اللہ کلال تعلیم فرمایا کرتے تھے تم وہی کہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے آپ صلی اللہ علیہ نے تعلیم اور ابن عمر کی یہ تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیابی کو وضو کرنے کے بعد ایک دعا تعلیم فرمائی اس میں الفاظ تھے بی کا ارسل تھا اس صحابی نے جب دعا پڑھی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا بے کا ارسل تھا انہوں نے پڑھا بی کا ارسل تھا سپر ڈگری استعمال کی رسول تو نبی سے بھی سپر ڈگری ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈاٹا فرمایا وہی کو جو میں نے کہا حالانکہ نبی رسول میں کیا فرق تھا آپ میں وہی الفاظ ہوں لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں میں فنیٹک بھی نہیں ہوں میں نے کسی مکتا فکر کو سپورٹ تو کرنا کوئی نہیں لہذا میں جو چھپی ہوئی حدیث ہیں وہ بھی باہر نکالتا ہوں پچھلی طرح میں نے حدیث بتائی نا سہی بخاری سے کہ سیدنا یوشف نے نون کی دعا سے سورج روک گیا تھا یہ پہلے تو کسی نے نہیں بتائی ہے ٹھیک ہے وہ روایت ضعیف ہے سیدنا علی والی کہ سورج واپس آ گیا تھا لیکن یہ بخاری میں موجود ہے, ہے کہ اب ابن نون علیہ السلام کی دعا پر سورج اللہ نے روک دیا تھا یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی نبی کی دعا پہ کر سکتا ہے تو یہ حدیث بھی میں آپ بتا دوں یہ پتا تو ہے لیکن اس سے وہ رزلٹ جو فرقہ واریت کے اوپر ضرب لگاتا ہے وہ کوئی نہیں نکالتا وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق متفقن حدیث ہے اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے تو کسی بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہوئے ربانہ لکل ہم اس کے بعد کہا ہمدن کثیر مبارکن فی تو نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے کس نے الفاظ پڑھے تھے ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے میں نے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس کا ثواب لکھنے کے لیے لپک رہے تھے اب یہاں سے آبی نے اپنی مرضی سے ایک عمل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مور لگا لہذا جن جن امال کو صحابہ نے خود کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مور لگا دی وہ اب دین کا حصہ ہی بن جائیں گے لہذا متلکن کسی صحابی کے عمل کو غلط نہیں سمجھتے معذہ اللہ اپنا ایمان برباد بات کرنا تو یہ پینڈولم کی دو ایکسٹریمس ہیں ایک طرف تو وہ لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر کوئی بندہ چم جائے لوگ کہ وہ کوئی بات ایسی کر دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بےزدی کنسیڈر کریں گے ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع بھی فرما دیں گے تو یہ میں نے مثال دی بخاری اور مسلم سے کہ آپ نے انڈورس کیا اب منع والی مثال بھی سن لیں وہ دوسری ایکسٹریم ہے سنن سنب دعود میں اور سنن سنبن ماجہ میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا یہ کیا کر رہے ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں عراق میں کوفا نامی جو شہر ہے اس کے پاس ہیرا ایک مقام اس نجد میں میں وہاں گیا تھا وہاں کے حکمران کو لوگ سجدہ کرتے ہیں تو میں نے اس پر اس یہ مسئلہ ظاہر ہے انہوں نے خرچ کیا کہ میں آپ کو سجدہ کروں آپ زیادہ لائق ہیں اس چیز کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا اب یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اس صحابی نے حضور کی محبت میں سجدہ کیا شکر ہے کوئی آج کا مسلمان نیتا نہیں حضور وہ ضرور وہی کہہ دینا عشق دے چلے نمبر رہ گئے عقل والا انجی عمرہ گالیاں یہ تو عشق کی محبت کی باتیں ہیں عقل والوں کے میں یہ سمجھ نہیں آئیں گی ان کو پتہ تھا کہ محبت وہی وہ ہے جو آپ انڈورس کریں گے جو انڈورس نہیں کریں گے وہ محبت نہیں گستاخی ہے تو یہ ٹیکنیکل چیز کو سمجھیں کتاب و سنت کے منج پر چلنے والے لوگ اکثر جو علما ہیں ان بچاروں کو تمیز ہی نہیں کہ بات کنوے کس طرح کرنی ہے ایسے الٹے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ بات ماننی بھی ہوگی جن کو کہتا جاؤ دفاع گستا کے رسول اب اس طریقے سے بات کو اگر آپ بتائیں گے کہ آپ یہ دیکھیں مثال آپ آپ خود بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا محبت میں اجازت دینی چاہیے تھی لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہی امال کیے جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الاؤڈ ہوں اپنی مرضی سے نہیں الحمد اب آ جائیے جناب پوائنٹ نمبر 5 فقہ حنفی کی ایک مشہور کتاب ہے در مختار اس پر ہاشیا لکھا ہے ابن عامدین شامی نے جس کو فتح شامی بھی کہا جاتا ہے اور رد المختار بھی کہا جاتا ہے در مختار مختار میں خے ہے خرگوش والی اور رد المختار میں خے ہے حلوائی والی رد المختار یہ اس کا رد نہیں ہے رد المختار یعنی دور مختار پر جو اعتراضات کیے گئے ان کا رد انہوں نے کیا ہے اور یہ فقہ حنفی کی متفقن علیہ کتاب ہے بریلوی اور دیوبندی متبہ فکر کے علماء اس کتاب کو پڑھاتے ہیں بلکہ یہ ان کے نزدیک امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو چند بڑے علماء ہیں ان میں سے ابن آبدین شامی بھی ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب معزم کہے اشدون محمد الرسول اللہ تو انگوٹھے چون کر آنکھوں کو لگائے جائیں اور پڑھا جائے ارتآ بھی کا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ آنکھوں کی کیا ہمارے دل کی ہماری ایک ایک رب کی ٹھنڈک ہے اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے اور دوسری طرف پڑھا جائے صلی اللہ علیہ رسول اللہ اب یہ فکا انفی کی متفقہ کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے لیکن ظلم کی انتہا ہے کہ دیوبند فکر کے علماء جو ہیں اس کو بدت کہتے ہیں حالانکہ پتہ ہے ان کو کہ یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے لیکن چونکہ بریلوی کرتے ہیں وہ سدھ میں آگے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ضعیف روایت ہیں تو خود پوری فضائل امال سوائے چند عدیشوں کے ضعیف ہے تو وہاں کہتے ہیں جی ضعیف عدیث فضائل میں لے لینی چاہیے تو فضائل میں انگوٹھے چومنے والی عدیث بھی پھر لینی چاہیے یہ دو نمبر پالیسی تو نہ رکھیں وہ بریلوی چومتے ہیں اتلی نہیں لینی یہ ساری فرقہ واریت کی لانت ہے فضائل امال کا دفاع کریں گے جی زئی عدیث فضائل میں ہے تو بھائی اس کے فضائل میں کم از کم پانچ دیسیں ہیں چلیں ساری ضعیف ہیں لیکن آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے سیدنا طرح بکر صدیق سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے انگوٹھا چوم کے آنکھوں وہ لگایا اور یہ دعا پڑی قیامت احمد والے دن میں اس کی شفات کروں گا روایت ضعیف ہے لیکن فضائل پہ لیں فضائل مال میں ڈالیں اس کو وہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ بریلوی کرتے ہیں بریلویوں سے ان کی دشمنی ہے مسئلہ کتاب و سنت کو ماننا نہیں مسئلہ ہے فرقہ واریت تو ہم کہتے ہیں ایک اصول رکھیں روایت اگر ضعیف ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ مسئلہ نمبر 36 جو ہے ضعب الاسناد اور من گھڑت آدیز کے فتنے کا تحقیقی جائزہ ایک گھنٹہ پچیس منٹ کی میں نے گفتگو کی اس میں یہی باتیں تو بتائی ہیں صحیح مسلم کے مقدمے سے کہ ماں مسلم رحمہ اللہ نے بعض لکھ دیا ہے کہ نہ ترغیب اور ترغیب میں لی جائے گی ضعی روایت اور نہ دین کا کوئی مسئلہ نکالنے کے لیے ترغیب اور ترغیب میں مینی لی جائے گی ترغیب یہ ہے کہ نیک امال کی ترغیب دلانا اور ترغیب برے امال سے ڈرانا جیسے بزائر مال میں وہ من گھڑت روایت لے کے آئے ہیں کہ ایک نماز چھوڑ دی تو دو کروڑ چھیاسی لاکھ سال دو میں چلنا پڑے گا اللہ محفوظ دے من گھڑت روایت وہ جی کہتے ہیں اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ ڈر جائیں تو صحیح مسلم کے مقدمے میں واضح یہ چیز موجود ہے یہ آج ہماری باتیں نہیں ہیں یہ صرف کتاب و سنت کے من پر چلنے والے لوگوں کی باتیں نہیں ہیں یہ شروع سے باتیں لکھی ہوئی ہیں اب صحیح مسلم کسی نے کھول کے پڑے تو تب پتا چلے نا تو اس کے مقدمے میں کیا لکھا ہوا ہے لہذا یہ انگوٹھے چمنے پہ بھی حدیثیں موجود ہیں اور سلسلہ طویفہ جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کا اس میں سیونٹی تھری نمبر حدیث ہے اس کی وہ صنعت لے کر اس پہ انہوں نے پوری بحث کی ہے ایون خود امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے الموضوعات کبیر یعنی بڑی بڑی من گھڑت حدیثیں ان میں بھی اس روایت کو لے کر آئے ابن جوزی وہ ہیں جو اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی جو اور اہل حدیث ایون اہل تشید بھی ان کو محبت سے دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے مشورہ واک کتاب لکھی تھی کہ یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا نہیں کہتا یہ چھٹی صدی شری میں آج سے آٹھ نو سو سال پہلے اس کتاب کا الحمدللہ للہ بھی ایک دیوبندی عالم نے ترجمہ کر دیا ہے اور میں نے وہ کتاب منگوائی ہے زبردست کتاب ہے اس میں انہوں نے صحیح صنعت کے ساتھ جزید کے بارے میں جو آئمہ اہل سنت امام احمد بن حنبل امام شافی امام مالک ان کے اقوال جو ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جمع فرمائی ہیں تو ابن جوزی نے بھی لکھا کہ یہ من گھڑت روایتوں میں سے ہے اچھا علامہ سخابی جو بہت بڑے ایک صوفی بزرگ ہیں القول البدید روشنی پر ایک اتھینٹک کتاب صوفیوں کے ہاں اس کو مانا جاتا ہے انہوں نے بھی لکھ دیا کہ یہ من گھڑت روایت ہے یہ انگوٹھے چومنے والے یعنی جو اس روایت کو پیش کرنے والے ہیں ضعیف روایتوں کو جمع کرنے والے وہ بھی اس سے انکار کر رہے ہیں لہذا ہم اگر کسی بےچارے کو نہیں پتا اور ضعیف روایتوں کی بنیاد بیع... پر وہ انگوٹھے چونٹتے ہیں ہم اس کو بدی نہیں کہتے پیار اور محبت سے اس کو سمجھانا چاہیے فتوا بازی سے بچنا چاہیے پوائنٹ نمبر سکس اب یہ ذرا اٹینٹو ہو کے ذرا سنیں, یہ کڑوی باتیں اب کچھ شروع ہو گئی ہیں شاید آپ لوگوں کے حوالے سے بھی کہ مسجد میں منار بنانا کیونکہ کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے جو لوگ ہیں ہمارے انڈیا پاکستان میں خصوصاً چند ایسے لوگ ہیں جن کے دماغ میں یہ کہیں سے بات بیٹھ گئی ہے کہ شاید مسجد کا مینار بنانا یہ بدت ہے اور ہمارے پاکستان میں وہ جہاں بھی مسجد بناتے ہیں تو مینار نہیں بناتے اب ان کی جو جماعت کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ اندر سے یہ چکر کیا ہے کیونکہ اوپنلی تو نہیں بتاتے اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ مینار کو بدت سمجھتے ہیں تو وہ کمرہ ٹائپ مسجدیں بناتے ہیں اپنی لیکن پبلک کو یہ بات نہیں بتاتے پبلک لیتر مارے گی یہ آپ کیا کر رہے ہیں ابھی پہلے مسجد نبی کے منار جا کے گراؤ خانہ کعبے کے گراؤ اس لیے بتاتے نہیں تو میں اب چاہ رہا کہ ان کے بھی یہ فاسد عقیدہ جو ہے کہ منار کو بدعت سمجھنا اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ تمام اہل حدیث کا ایسا نظریہ چند ایک لوگ ان میں فنیٹکس ہیں جن کا یہ نظریہ تو منار جو ہے بنانا بھائی کوئی بدت نہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ سعیدنا عیسا علیہ السلام قرب قیامت میں مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر اتریں گے دو زرد چادروں میں تحمد اور اوپر چادر دو رشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام اور ان لوگوں کا رد کیا ہے جو سیدنا اللہ عیسی علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کے قائل نہیں ہے کتاب اللہ سے اور سنت سے بھی لیکن پرٹیکولر کتاب اللہ سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تقریباً ایک گھنٹے کی گفتگو رکھی ہوئی ہے حیات مسیح اور نزول مسیح مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے آج ٹاپک نہیں تو صحیح مسلم میں ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مینار پر اتریں گے تو آپ خود مینار کا ذکر کر رہے ہیں ورنہ بدت والی جگہ ہوتی تو اللہ کا پیغمبر تو وہاں نہ اترتا بات سمجھ آ حضور پہلے رد کرتے کہ غلط ہوگا مینار ہوگا لیکن حضور حضرت عیسائی اسلام سائڈ پہ اتریں گے مینار بدت ہے ایسی بات کوئی نہیں اسی طریقے سے امام ادو رحمت اللہ علیہ نے ایک پورا چیپٹر ہے جس کا نام رکھا ہے منار اور اونچی جگہ پر چڑھ کر ازام دینے کا بیان کیونکہ ازام کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نا منار منار بیسیکلی تو اس بنا گیا ایک اونچی جگہ پر چڑھ کے ازام دی جائے تاکہ دور دور تک آواز جائے اس کا مقصد تو یہ ہے جس طرح آج کل سپیکر لگتے ہیں مناروں کے اوپر تو لہذا اس کو بغیر سمے بے وقوفی ہے امام اد نے باقاعدہ ہیڈنگ بنائی ہے مینار اور اونچی جگہ پر ازان دینے کا بیان اس میں ایک روایت لے کر آئے کہ بنی نجار کی ایک عورت کہتی ہے کہ مدینہ شریف میں سب سے اونچا گھر میرا تھا تو سیدنا بلال میرے گھر کے اوپر چڑھ کر اذان دیا کرتے اور اس کا ذکر صحیح مسلم میں بھی ہے اماحدہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ علہ کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازان دے کر نیچے اترتے تھے اور ابن ام مختوم فجر کی ازان کے لیے پھر اوپر چڑھتے اونچی جگہ پر اسی کی آج شکل جو ہے وہ مینار موجود ہے لہٰذا یہ کوئی بھی نہیں صحیح مسلم سے میں نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی مینار پر اتریں گے لہٰذا میرے نزدیک کتاب و سنت کے دلائل پر اس پر اجماع ہے کہ مسجد کے مینار ہونے چاہیے ہاں اس میں دوسری اسٹیم یہ نہیں کہ کروڑوں اربوں روپیہ مینار کے اوپر لگا دیا جائے مسجد جو ہے وہ ایک مرلے کی نہیں ہوتی اور دس لاکھ کا مینار اس کے ساتھ کھڑا کر یہ نہیں مینار کا فائدہ کیا اور یہ شار اسلام میں سے اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لہذا جب یہ ہالینڈ کے اندر میناروں پر پابندی لگی اور پاکستان میں تمام مقابلے فکر نے احتجاج کیا میں اس احتجاج کو انڈورس کرتا ہوں کہ یہ اسلام کی نشانی ہے مینار بنانا کیوں آپ کسی بھی پرائے شہر میں جاتے ہیں مینار سے ہی تو آپ کو مسجد کا پتہ چلتا ہے ورنہ تو آپ کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں آپ کو مسجد کا کوئی نہ بتائے تو پتہ نہیں چلتا یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے اسی لیے تو احمد نے یہ کیا ہے آج تمام مسلمان اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی جو بندی اہل حدیث اور اہل تشید بھی اپنی مسجدوں کے منار بناتے ہیں اجماع ہو گیا اصل امت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی المستل الحاقم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے وہی اجماع پر میں نے ڈیٹیل سے گفتگو بھی کی ہے مسئلہ نمبر اکتیس کے نام سے پچاس منٹ پہ اہل سنت پار ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے تو مسجد کا مینار یہ شاعر اسلام میں سے ہے دوسرے شہر میں جائیں تو ایون اپنے شہر میں بھی کسی ایسی جگہ پہ آپ مسجد جب ڈھونڈنی ہوتی ہے تو مینار دیکھ رہے ہوتے ہیں تو مینار سے یہ نہ سمجھے گا کہ بہت بڑے میناروں کی میں بات کروں ایسے مینار کے جس سے مسجد کی لوکیشن کا پتہ چل جائے اور اگر کوئی بڑے بھی بنا لیتا ہے تو اس پہ ہم کوئی بدت کا فتوا نہیں لگا سکتے ہیں الحمدللہ ہرمش ریفین میں جو ہے وہ مینار کا اہتمام کیا گیا پوائنٹ نمبر سیون وہ ہے کیا بغیر وضو کے اذان دی جا سکتی ہے اس میں ایک ضعیف روایت ہے جامعہ ترمزی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف باغو شخص ہی آزام دے لیکن یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے اس میں امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں اور اسی سکم کو لکھ کر امام ترمزی نے ساتھ لکھا ہے کہ یہ ادیب ضعیف ہے الحمد للہ امت کا اجماع بھی ہے اس پر کہ بغیر وضو کے اذان درست ہے ہمارے حنفی بھائی بھی مانتے ہیں کہ بغیر وضو کے اذان ہو جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ دینا بغیر وضو کے اذان دینا یہ افضل نہیں افضل یہ ہے کہ وضو سے دکھے بالکل ٹھیک بات ہے کوئی شک نہیں اس میں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اہتمام کرنا چاہیے لیکن یہ شرط نہیں ہے آزان سے. پوائنٹ نمبر ایٹ سنبی سن دعود میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ حدیث ہے اور صحیح بخاری اور مسلم میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے کہ سیدنا بلال جب اذان دیا کرتے تھے تو حیا علی سلاح اور حیا الفلاح پڑھتے دائیں اور بائیں اپنی گردن موڑا کرتے تھے یوں حیا علی سلاح پر دائیں طرف لیکن صرف گردن اس میں ساتھ موجود ہے سینہ نہیں پھیرتے تھے صرف گردن یہ پورا نہیں پھیرنا کیوں صرف گردن پھیرنی اور اس طریقے سے یہ بھی الحمدللہ سنت سے ثابت ہے سنت سے مراد یہ ہے کہ آپ وسلم کی تعلیم پر ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان دینا ثابت کوئی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان دینا ثابت نہیں تعلیم فرمانا ثابت ہے اس میں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش والے دن حیا علیہ صلاح کی جگہ تعلیم فرمایا کرتے تھے تو في الرحال کہ نمازیں نماز اپنے گھروں میں پڑھ دو یا سلوفی بجو نماز اپنی مس گھروں میں ہی پڑھ دو یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بلکہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے ابن عباس رلی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں بارش ہوئی تو انہوں نے بھی یہ اناؤنسمنٹ کروائی اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جمعے کے دن بارش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤسمنٹ کی کہ گھروں میں نماز پڑھ دو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم مسجد میں آتے وقت کیچڑ اور مٹی کا شکار ہو جاؤ اس لیے گھروں میں نماز پڑھو ہری علیکم بالمؤمنین بل روح الرحیم روحی الحمد یہ پاکستان میں بدقسمتی ہے کہ سوائے اہل سنت میں سے اہل حدیث مکبہ فکر کے اور کوئی سنت پر عمل نہیں کرتا میں دیوبندیوں اور بریلوی علماء سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ بارش کے دن اس سنت پر دوسم گاؤں دو ایریا میں تو عمل کریں شہروں میں ضروری نہیں ہے کیونکہ اس میں ساتھ موجود ہے کہ کیچڑ اور مٹی سے بچانے کے لیے تھا تو چونکہ ہماری گلیاں تو پکی ہیں سڑکیں موجود ہیں لہذا اگر کوئی مسجد میں آ کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر یہاں پر بھی کوئی بولے گا تو انشاءاللہ اس کو سوار ملے گا پوائنٹ نمبر نو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک شخص نے اذان سنی مسجد میں اس کے بعد مسجد سے باہر نکل گیا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے انہوں نے فرمایا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی آسان سن کر مسجد سے باہر نکل گیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرماتے تھے اور یہ معذرت کے ساتھ یہ اکثر مولوی یہ کام کرتے ہیں آپ بندے نہیں آم بندے تو بیچارے آتے ہی جماعت کی پہلی رکعت میں بڑی مشکل سے دوسرے ملتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں تمام مقاب فکر کے مولویوں میں یہ بیماری دیکھی ہے کہ ایگزیکٹ اذان کے وقت اذان ہو رہی ہوتی ہے اور مچھلی سے پیر جا رہے ہوتے ہیں ان کو پوچھیں بھائی کہیں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو جی کہیں جلسہ ہے تو پہلے نکل جاتے ہیں اب تمہاری تبیریولا بھی رہ جائے گی تم کام کے لیے اپنی تقبیر اولا چھوڑ نماز پڑھ کے چلے جاؤ تم نے کون سا پہاڑ پٹ لینا ہے پندرہ بیس منٹ کا ایڈوانٹیج لے کے تو یہ اکثر مولویوں میں بیماری موجود ہے مسجد میں اذان ہو گئی اب مسجد میں بغیر شریح عذر کے نہیں نکل سکتے کہ پشاب پکانے کے لیے وہ نکل جاتا ہے ٹھیک ہے وزو کر کے آپ کو مسجد کی طرف بلایا جا رہا ہے پہلے مسجد میں موجود ہیں اور اتنی اکڑ ہے آپ میں کہ آپ اللہ کے لیے پندرہ منٹ انتظار نہیں کر سکتے دس منٹ انتظار نہیں کر سکتے اور چلے جائیں گے باہر بہت بڑا ظلم ہے اس سے تو پرائرٹی شو ہوتی ہے کہ اللہ از ناٹ اوور ٹاپ پرائورٹی اگر اللہ ہماری ترجیح اول ہے ام ن فلاقی و و میامات اللہ رب العالمی بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا مسجد سے پتا باہر نکلے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو جس کو مسجد سے الرجی ہو تو وہ کیسے اللہ کے عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا پوائنٹ نمبر ٹین یہ مسئلہ بھی عام ہے کہ جس نے اذان دی ہے وہی اقامت کہیں تو بھائیو یہ روایت تو موجود ہے سنبی دعود میں اور جامعہ ترمزی کے اندر بھی لیکن یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے اور خود امام ترمزی نے جامعہ ترمزی میں ساتھ لکھ دیا کہ اس روایت میں ایک راوی ہیں عبد الرحمان بن زید بن انعم الافریقی وہ اہل حدیث کے نزدیک ضعیف راوی ہے اہل حدیث سے مراد آپ یہ نہ سمجھے گا کہ آج کے اہل حدیث کی بات ہو رہی ہے اہل حدیث محدثین کی ٹرم میں محدثین کو کہا جاتا ہے ان کے پیٹرن پر چلنے والے آج اگر کوئی بندہ بھی کتاب و سنت کو حجت مانتا ہے چاہے بریلوی ہے دیوبندی ہے سلفی ہے وہ اہل حدیث اور اہل سنت ہی ہوگا اگر اس پیٹرن پر اگر خالی گلی لکھ لیتا ہے اپنے آپ کو سنی ہے اہل سنت اور اور سنت پر عمل کوئی نہیں ہے تو خالی ٹائٹل لگانے سے بھائی کچھ نہیں ہونا میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ روفضا کی بوتل کے باہر شراب کی بوتل کے باہر اگر روزہ لکھ لیں تو رو اضا بن کوئی نہیں جائے گی اہل حدیث یا اہل سنت وہی ہوگا جو باقی اس پیٹرن پر ہوگا کتاب و سنت کو ماننے والا اپنے مولویوں کے پیچھے نہیں یہ نہ ہو کہ وہ امام علیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو کتاب و سنت پر ترجیح دے رہا ہو ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ یا اسی طریقے سے امام نتامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو کتاب و سنت پر ترجیح دے رہا ہو یا امام جعفرت صادق رحمت اللہ علیہ کی بات کو کتاب و سنت پر ترجیح دے رہا ہوں ان تمام عاموں نے خود بتایا ہماری کوئی بھی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو یہ ان کی خود تعلیم ہے الحمدللہ تو یہ حدیث بھی ضعیق ہوئی لہذا اذان اور اکامت دو مختلف لوگ بھی دے سکتے ہیں اس میں لڑائی نہیں کیونکہ اکثر مسجدوں میں یہ لڑائی ہو جاتی ہے مذہب جو ہے سینت تان کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اذان میں دیتی تو کیوں پڑی بھائی تو یہ بڑی روایت تو پہلے ثابت کریں یہ روایت کوئی نہیں ثابت پوائنٹ نمبر گیارہ مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازیں جمع فرمایا کرتے تھے یعنی زہر اور مغربین زہر اور اثر کو جمع کرنا اس کو زہر کہتے ہیں اور تینوں طریقے سے درست ہے زہر کے ساتھ اثر ملا لیں یا درمیان میں ملا لیں جمع سوری کر لیں یا اثر کے ساتھ زہر ملا لیں پہلے زہر پھر اثر اسی طریقے سے مغربین یعنی مغرب اور عشاء کو جمع کرنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جمع فرمانی ہوتی نمازیں تو اذان ایک کہلواتے اور اقامتیں دو ہوتی ہیں جس طرح آج بھی جب لائیو حج دکھایا جاتا ہے تو مسجد نمرہ میں جب نماز ہو رہی ہوتی ہے تو اذان ایک ہوتی ہے لیکن دو اقامت کے ساتھ زور اور اثر امام کہوہ جو ہیں یا امام مسجد نمرا جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں اسی طریقے سے مزدلفہ میں بھی جن لوگوں کو حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے الحمدللہ مجھے بھی سعادت حاصل ہوئی 2007 میں تو وہاں پر لوگ ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ نماز کو جمع کرتے ہیں یہ جو جمع والا مسئلہ ہے یہ آج میں ڈریس نہیں کروں گا مسئلہ نمبر 29 کے نام سے 40 منٹ کی ڈیٹیل میری گفتگو ہے مجاہد اور مسافر کی نماز کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے مسافر کی نماز نمازوں کو جمع کرنا اور یہ جو اہل تشید کا سٹانس ہے زہرین اور مغربین والا اس کے بارے میں کہ یہ کہاں تک درست ہے اور کہاں تک نہیں درست مکمل طور پہ تو وہ ڈینائیبل نہیں ہے اور روایتیں تو صحیح مسلم میں بھی ملتی ہیں لیکن آج محل نہیں میں ان کو ڈیٹیل سے بیان کروں پوائنٹ نمبر بارہ صحیح مسلم میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کی اکامت ہو جائے تو کوئی نماز بھی درست نہیں ہے فرض نماز کی اکامت ہو جائے تو کوئی نماز درست نہیں سوائے فرض نماز کی اب یہ کڑوی گولی ہے بھائی. کیونکہ ہمارے یہاں پر اہل سنت میں سے بریلوی اور جو بندی حضرات فجر کی نماز بھی کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور پیچھے آ کے سنتیں پڑھ رہی ہیں یہ ظلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ جب اکامت ہوگی فرم نماز کی اب ایون اگر آپ نماز پڑھ بھی رہے ہیں وہیں نماز چھوڑ دیں اگر آپ تشہد میں پہنچے ہوئے اور آپ کو یقین ہے کہ آپ پہلی رکت پا لیں گے پھر تشہد مکمل کر لیں لیکن ابھی ایک یا دو رگتے رہتی ہیں تو آپ نماز کو وہیں پر توڑ دیں کیونکہ اب کوئی نماز درست نہیں ہے لہٰذا یہ فجر کی جو یہ دو سنتوں والا مسئلہ ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا بیان کر دوں تاکہ یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے کہ یہ فجر کی جو دو سنتوں والا مسئلہ ہے بھائی فجر کی دو سنتیں اگر کسی کی چھوٹ گئی ہیں تو یہ بھی جائز ہے کہ وہ فرض کے فوراً بعد پڑھ لے جامعہ ترمزی اور ابی ادو میں روایت موجود ہے لیکن وہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں صحیح صنعت کے ساتھ صحیح ابن حبان میں اور صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر نکلے تو ایک سے کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے آپ کھڑے رہے اس کے پاس جب نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیا پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ارد کیا اللہ کے رسول میری دو رگتے رہ گئی تھی میں وہ پڑھ رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اس کو کہتے ہیں حدیث کی ٹرم میں حدیث سے تقریری کہ جس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں وہ بھی سنت میں شامل ہے آپ نے منع نہیں فرمایا کیونکہ نبی پر واجب ہوتا ہے غلط کام کو روکنا ہم تو مسلط کا شکار ہو سکتے ہیں پروفٹ اگر مسلط کا شکار ہو تو دین کا حصہ بن جائے گا یہ بات سمجھ لیجیے پروفٹ پہ ہر وقت فرض ہوتا ہے کہ غلط بات کو فوراً روکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو انڈورس کرنا یہ بات ضرور ہے کہ افضل یہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد وہ سنتیں پڑی جائیں وہ جامعہ تر مزید میں موجود ہے صحیح صنعت کے ساتھ ابن عمر اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں جس کی فجر کی دوست سنتیں چھوٹ جائیں تو وہ سورج نکلنے کے بعد یعنی شراب کے وقت میں پڑے اور مفتی اعظم سعودی عرب جو ابن باز ہے انہوں نے بھی اپنے فتوے میں یہی لکھا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ بعد میں پڑھے لیکن فوراً بعد پڑنا بھی جائز میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ لیکن وہ سنتیں پڑھنی ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی سنتیں فجر والی نہیں چھوڑا کرتے تھے تو فجر کی سنتوں کی اہمیت ہے الحمدللہ للہ اس میں یہ فجر کی دو رختیں جو ہیں وہ استفنا ہے آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں لیکن یہاں ایک تف بات یہ ہے کہ روٹین بھی نہیں بنانی چاہیے کہ ہمیشہ ہی لیٹ آئیں اور فجر کے فرضوں کے بعد سنت پڑھنا شروع کر دیں اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹائم رکھا اس کا کہ فرضوں سے پہلے پڑھنی ہے اور آپ ہمیشہ لیٹ آ کے بعد میں پڑھ رہے ہیں تو آپ جان بوجھ کر ہمیشہ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں سستی کی وجہ سے تو آپ اس ٹائم بد کو بدل رہے ہیں تو یہ تو اللہ معافی دے میں تو چونکہ فتوا نہیں لگاتا بدعت کا لیکن جو لوگ بدت والے معاملے میں بڑھے سکتے ہیں ان کی ڈیفنیشن کے تحت تو یہ بدت بن جاتی ہے میں نہیں کہتا لیکن ان کی ڈیفنیشن کے تحت یہ بدعت بن جاتی ہے اس کو روٹین بنانا کہ ہر روز لیٹ کر کے پڑھنا پوائنٹ نمبر تھرٹین شیخ بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی جو نماز ہوا کرتی تھی وہ بغیر اذان اور اقامت کے پڑھایا کرتے عید کی نماز میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے یہ اس کی خاصیت ہے اسی طریقے سے جنازے کے لیے بھی کوئی اذان نہیں ہے اور نہ اس میں رکو اور سچ دے لہذا یہ حدیث اہل بدت کا رد کرتی ہے جو اکثر یہ کہتے ہیں جی دسو منا کتنے ہے جی منا کدھر ہے ازام سے پہلے دروش ہی پڑے تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ ثابت نہیں ہو کہتے ہیں کہ منع کدھر ہے تو بھائی یہ سوال ہی غلط ہے دین کے معاملات میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ منع کدھر ہے دین میں دیکھا جائے گا ثابت کہاں ہے کیوں کہ میں کہتا ہوں چیلنج ہے میری طرف سے کسی ضعی روایت سے ثابت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی ازام دینے سے اور جنازے کی اذام دینے سے منع کیا ہو منع تو کوئی نہیں کر سکتا لیکن یہ نہ بریلوی دیتے ہیں نہ دیوبندی دیتے ہیں نہ شیا دیتے ہیں نہ شیعہ دیتے ہیں تو ان سے پوچھیں بھائی اجام دینا تو بڑے سواب کا کام ہے بخاری مسلم کی عدیت ہے جب ازان دی جاتی ہے تو شیطان 36 میل دور باہر جاتا ہے تو جو سال کے بعد نماز پڑھنے آئے اس کی اس دن تو تین چار ازانے ہوئی چاہیے تاکہ جو چار سال بعد مسجد میں آنے لگے تو شیطان کو دور کریں تو وہ آپ دیتے نہیں ہو تو بڑا اچھا کام ہے دیا کرو تو کہتے ہیں نہیں نہیں اصل میں سابت کوئی نہیں تو ان کو کیا آپ کی تو ڈیفینیشن ہی یہ نہیں آپ کہتے ہیں منا کوئی نہیں ہو تو منع تو کوئی نہیں دے بسم اللہ پڑے تو معذ اللہ تفر اللہ یہ جو ڈیفینیشن جو بدت کے حوالے سے کی ہوئی ہے نا اس سے تو دین کا جنازہ ہی نکل جائے گا تو دین کے معاملے میں دیکھا جائے گا ثابت ہے یا نہیں دنیا کے معاملے میں واقعی یہ ہے یہ دیکھا جائے گا منع تو نہیں کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے ام تم آلم بھی دنیا کو تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو اس سے میں, میں نے بڑی خطرناک گفتگو کی ہے خطرناک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بڑی تلخ حقائق بھی موجود ہے مسئلہ نمبر 39 کے نام سے 35 منٹ کی گفتگو ہے علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار اس میں میں نے پھر ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیز ایڈریس کی ہے کہ کن چیزوں کو دین میں دیکھا جائے گا کہ ثابت ہیں دین والی چیزیں دیکھا جائے گا ثابت ہے یا نہیں دنیا میں دیکھا جائے گا منع ہے یا نہیں اب یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں جی قالین مسجد میں ڈال لیتے ہیں یہ بدت نہیں تو منع کہاں ہے بھائی کہ دنیا والے معاملات ہیں مسجد میں قالین ڈالنا پنکھا لگانا کیا کوئی بندہ نیت کرتے وقت اپنے ذہن میں جو زبان سے تو نیت ثابت نہیں ہے لیکن دل میں نیت کو حاضر کرتے وقت کیا یہ نیت کرتا ہے کہ اوپر اس کلیم کے نیچے اس پنکھے کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف تو یہ دین کا ایسا تو نہیں ہے یہ دنیاوی معاملات الیکٹرانک کاؤنٹر استعمال کر لینا تسبیح کی جگہ پر تو کاؤنٹنگ کا ایک ذریعہ ہے کر سکتے ہوائی جہاز پر یا بحری جہاز پر حج کے لیے جانا ایک ذریعے آپ کو کہ نبی تو گدے پر جاتے تھے گھوڑے یا اس پر اونٹ پر تو آپ کیوں جاتے ہیں یہ بزت ہے تو یہ دنیاوی معاملہ اس کے بارے میں الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متلکن اجازت مرحمت فرما دی ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ حدیث بزت اسپورٹ میں بھی پیش کی جاتی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ہی میں اس کو ٹریپ کر کے یہ بزت والا مسئلہ تو ٹھپ کر دوں تو ابھی ٹائم تو ہو چکا ہے لیکن دس بارہ منٹ شاید اوپر لگ جائیں لیکن یہ کنکلوژن ہو جانی چاہیے یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ بخاری صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ کچھ نیو مسلم جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے ہوئے بڑے غریب تھے بدن پر کپڑا بھی نہیں تھا اور ان کی صحت ایسی تھی جیسے ان پر پھا کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریس علیکم بل و الرحیم دل پسیج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں آئے خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت الحشر کی آیت بھی پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہوا ہے یعنی اللہ کے حضور اللہ کے ڈیوائن بینک میں سور کر والو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر پھر آپ صلیم نے مال خرچنے کی ترغیب دلائی سے صحابی گئے وہ گھر تھے اشرفیوں کا تھیلا اٹھا کر لائی اور سیابی کہتے ہیں کہ اتنا وزنی تھا کہ وہ بمشکل ہی اس کو اٹھانے میں کامیاب ہو رہے تھے گسیٹتے ہوئے لے کے آئے تھے انہوں نے لا کر مسجد نبی میں سہر میں لا کے وہ رکھا ظاہر ہے جب لوگوں نے یہ دیکھا تو میرے جیسے کوئی کمزور دل لوگ بھی تھے ان کے دل میں بھی آیا کہ چلو دو چار کھجورے ہم بھی یہاں پہ رکھ دیں انگلی کٹا کر ہم بھی شہیدوں میں شامل ہو جائیں تو اس شہبی کی وجہ سے اتنا جذبہ دیکھ کر باقی لوگ بھی لانا شروع ہو گئے چیزیں اور مسجد نبی میں ڈھیر لگ گیا اور عدیث کے الفاظ ہیں کا چہرہ اس طرح ہو گیا جیسے سونا چمک رہا ہوتا ہے خوشی کے ساتھ پھر آپ وسلم نے وہاں پر فرمایا جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا سنت حسا جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کمی نہ ہوگی اور جس نے اسلام میں بری طریقے کو راج کیا سنتن سجی تو اس کا وبال اس پر تو ہوگا بعد والوں کا وبال بھی اس پر ہوگا اور ان کے وبال میں کمی نہیں آئے گی تو یہاں بےدتن حسنتن نہیں ہے یہ ہے سنتن حسنتن یہ سنتن حسنتن اور سنتن سجی بری سنت تو یہ طریقہ تو طریقہ اڈاپٹ ہو سکتا ہے جو کرتے ہیں ایسا مثلاً جس بندے نے بھی پہلی دفعہ قرآن پاک کو سی ڈی پہ رائٹ کیا ہے تو قرآن ودیشیں تو ثابت نہیں وہی قرآن کا ایک طریقہ نکالا کہ سی ڈی پہ رائٹ کیا یا اس کا سافٹ ویئر بنایا اس کو ثواب ملے گا بکبت شاملہ بنایا جس بندے نے ہزاروں حدیث کی کتابیں اور تفصیلیں اس پہ رکھ دی ہیں اور عربی میں سرچ بھی موجود ہے جس نے بھی وہ کام کیا تو اس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اس طریقے سے الیکٹرانک کاؤنٹر جس نے بنایا ہے وہ تسبیح سے ذرا مشکل ہوتی تھی وہ ذرا آسانی ہوگی تصویر بھی ٹھیک ہے سنبی دود میں ادیس موجود ہے میں بتا چکا ہوں پہلے بھی تو اس کو ثواب ملے گا اسی طریقے سے کسی بندے نے مسجد میں پنکھا لگوایا اس کو ثواب ملے گا جس نے بھی اچھا طریقہ جاری کیا لیکن وہ حدیث یاد رکھیں بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے من احدث الحدیث رب جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کر دی وہ بردو ہے دین میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی وہ آپ پہلے سن چکے ہیں صرف چھینک کے جواب میں بسم ملنا الحمد للہ وسلام اللہ الحمدللہ رسول اللہ پڑا تو عبداللہ بن عمر نے منع فرما دیا کیونکہ دین میں ایڈیشن ہو دنیا کے معاملے میں انتم تم عالم و دنیا کو صحیح مسلم میں اوپر تلے چار عزیز ہے تو یہ والا فرق بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ دین والا معاملہ اور دنیا کا معاملہ جو ہے کیونکہ اگر یہ ڈیفینیشن مان لی جائے بدعت کے حوالے سے کہ جی کوئی بھی کام اچھی نیت سے دین میں داخل کر دیا جائے بدت کوئی نہیں تو پھر آپ جسم کا وہ خطبہ جو ہے معذ اللہ فضول ہوا کرتا تھا معاذ اللہ اما بادیر خیر کی کتاب اللہ و خیر الحدی حبی محمد انصلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اور حدیت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ شر الموری محدث اور تمام بدترین کام وہ ہے جو نئے دین میں داخل کیے جائیں بک اللہ محدت حتیم اور تمام نئے کام بدتیں ہیں بک اللہ بدر اور تمام بدتیں گمراہیاں ہیں وک اللہ بلال اور تمام گمراہیاں دو زخ میں لے جانے والی ہیں صحیح مسلم میں بھی سنن نسائی میں بھی مسلم امام احمد میں بھی صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے تو پھر آپ کیوں کہتے تھے اگر کوئی جو بھی نیکی کی نیت سے کر لیا جائے یہ بدت ہے ہی نہیں ہے تو پھر حضور کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں نیکی کی نیت سے ہی کام شروع ہوتا ہے ہمارے اہل تشہیو بھائی جو ماتم کرتے ہیں گناہ کٹنے کے لیے نہیں کرتے نیکی کی نیت سے ہی کرتے ہیں لہذا اس میں یہ بات سمجھ لیجئے یہ پینڈولم کی دو ایکسٹریمز ہیں دو ایکسٹریمس ایکسٹریم یہ ہے کہ ہر چیز کو بدت کہہ دینا جس میں چند ہمارے خصوصاً اہل عدیث مکبہ فکر میں فنیٹک قسم کے مولوی ہیں ہر بات باتیں بدت کا فتویٰ بول دیتے ہیں سب کی نہیں میں بات کر رہا بڑے احتیاط والے لوگ بھی موجود ہیں اور دوسری اسٹریم وہ ہے جو ہمارے دیوبند اور بریلوی اور شیعہ مکبہ فکر میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نیکی کا گاؤں میں خیر کر لو اور ہر چیز کو انہوں نے اچھی بدت بنا کے تو دین میں داخل کر لیے تو درمیان کا راستہ اس میں یہ ہے کہ جو دین کے معاملات ہیں اس میں ایڈیشن نہ کی جائے اور کوئی بھی نہیں کرتا چاندیک چیزوں کے سوا کوئی فجر کے تین فرض نہیں پڑھتا یا چار فرض پتہ ہے ان کو در... منع تو کوئی نہیں چار فرض پڑھنا تو کہتے ہیں نہیں نہیں تعلیم ہی دو فرمایا ہے تو بھائی اسی طریقے سے باقی چیزیں بھی جو ہے وہ دیکھے تعلیم فرمائی ہے یا نہیں اس مسئلے کو بڑی احتیاط کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے ورنہ یہ فتویٰ بازی کے چکر میں جو ہے وہ اجتہاد کی آڑ میں وہ ہر چیز کو اچھی بدت کہہ کے اڈاپٹ کرتے چلے جاتے ہیں تو میرا یہ ہے میں بدت کے معاملے میں درمیانی موقف رکھتا ہوں کہ دین کے معاملات میں چیزیں دیکھی جائیں اور بڑی احتیاط کے ساتھ دین میں بھی دین کے ساتھ بعض کا ڈائریکٹ دین میں چیزیں داخل نہیں ہوتی لیکن ان ڈائریکٹ ہوتی ہیں جس طرح ابھی جو گستاخ رسول والا ایشو شروع ہوا اس میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا تھا تقریباً اسی منٹ کا تو پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے اب ظاہر یہ قرآن و دیشے تو ثابت نہیں ہے احتجاج لیکن پوری امت نے اجماع کیا حرمت رسول کانفرنسز ہو رہی ہیں گستاخ رسول کے خلاف ریلیز نکالی جا رہی ہیں اب یہ جو سارے معاملات ہو رہے ہیں اب یہ بے وقوفی ہے کوئی کہہ یہ سواب کی نیت سے نہیں ہو رہے تو گناہ کٹنے کے لیے ہو رہے ہیں سواب کی نیت سے ہی ہو رہے اور اگر آپ کہتے ہیں نہ ثواب ہے نہ گناہ تو پھر آپ کو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ مومن تو لف کام سے پرہیز کرتا ہے یہ سواب کے لیے ہو رہی ہے حرمت رسول کانفرنس الحمدللہ اور یہ کوئی بکت نہیں ہے اسی طریقے سے بخاری شریف کی تکمیل کا پروگرام کرنا کوئی بکت نہیں ہے یہ سارے انتظامی معاملات ہیں یا ہمارا یہ درس ہو رہا ہے نبی اسلم سے تو ہفتے کی رات کو ثابت نہیں ہے اصل دین میں موجود ہے اس میں دنیاوی معاملات کے اعتبار سے کوئی چیزیں بعض کرنی پڑتی ہیں تو بدت کے حکم میں داخل نہیں ہے یہاں پر ایک کریٹیکل چیز ہے جو میں بیان کر دوں جو صحیح بخاری سے بڑا کوٹ کرتے ہیں میں نے اس پر پوری ڈیٹیل سے گفتگو بھی کی ہے مسئلہ نمبر بیس کے نام سے ہرمیش ری فین میں بیس تراوی کا مسئلہ چالیس منٹ کی اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ تراوی کے کانٹیکس میں جو صحیح بخاری میں ادیس ہے کہ صحیح عمر نے جب تراوی شروع کروائی تو اس وقت ایک جملہ بولا تھا نیرمل بدھ ہاتھ یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جو میں نے شروع کیا تو کہتے ہیں دیکھو جی اچھی بدت کہا تو بری بھی ہوتی ہے اچھی بھی ہوتی ہے بھائی یہ بتائے تراوی کو جماعت کے ساتھ پڑھنا بزت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تو پڑھی نا اس کے بعد منع نہیں فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں مجھے ڈر ہے تم پر فرض نہ ہو جائے اور آپ کی منشا کو سمجھنے والے صحابہ تھے صحابہ نے جمعہ کیا کہ تین دن آپ نے پڑھی اسی کو رینیو کیا لہٰذا بدت کا مطلب ان مانوں میں کہ کوئی نیا کام مردہ سنت کو زندہ کرنا اس کو اگر کوئی کہنا اچھی بدت تو بدت لغت کے معنوں میں کہ نیا کام مر چکا تھا دوبارہ سے سنت زندہ کی تو یہ جائز ہے سیدنا عمر کی سنت ہے جتنا میں اب سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے پگڑی باندھنی شروع کی جس کی وجہ سے کئی لوگوں نے شروع کی تو یہ مردہ سنت زندہ ہوئی تو میں کہہ سکتا ہوں نئے مل بدھ ہاتھ کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق لئے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی الحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے سیدنا بن نبی وکاس نے سفید کلر کی پگڑی باندھی تو اس پہ شملہ نہیں چھوڑا تھا یہ شملے دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو باندھی سفید کلر کی پگڑی اور ایک چپے کے برابر شملہ چھوڑا اور فرمایا ساد اس طرح پگڑی باندھا کرو خوبصورت لگتی ہے تو اب یہ مردہ سنت مردہ ایسی ہوئی ہے کہ اس کا کچو مر بھی نکال دیے ننگے سر نماز پڑھی جاتی ہے اور پھر جی وہ ہو جاتی ہے وہ تو داڑی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے بھائی داڑھی بھی کو نماز کی شرط نہیں تو ممبر پہ کہا کریں کہ بغیر داڑی کے بھی نماز ہو جاتی ہے تو نہیں نہیں اس سے تو سنت نفرت پیدا ہوگی تو یہ سنت نہیں ہے اس سے نفرت کیوں پیدا کرواتے ہیں یہ کیا کہ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے یہ تو بریلوی جو بھی نہیں کہتے ان کے والا بھی کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے یا کہتا ہے میں اہل سنت یا اہل حدیث ہوں تو حدیث پر عمل کرے اور میں نے یہ چیلنج کیا ہوا ہے تمام علماء کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رقم ننگے سر ثابت کریں ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھست نہیں تھی تو ایک چادر میں بھی آپ نے نماز پڑھی ہے اس وقت, وقت کپڑا نہیں تھا کے پاس اگر کپڑا نہیں ہے اوپر چڑھائی ہوئی ہیں گونے وہ عورتوں والی اوپر چڑھائی ہوئی ہیں رنگین کلر کی صرف چڑ جو ہے وہ ٹوپی اور پگڑی کے ساتھ ہے اور یہ رمال رومال بھی جو سورک باندھ ہیں جائز ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے سنت پگڑی ہے یہ چادر سفید کلر کے اوپر لی جائے یا ٹوپی رکھ لیجیے تو اب اپنی چیزیں اس طرح عام کر دینا اور سنت کو پسے کچھ ڈال دینا کہ یہ وہ چونکہ بریلوی باندھتے ہیں اس لیے ہم نے پگڑی نہیں باندھنی یہ تو بات غلط ہوئی اور رنگوں کا بھی کوئی چکر نہیں ہے ہاں اگر رنگ کوئی نشانی کے طور پہ بناتا ہے کہ میں صرف سبز باندھوں گا باقی نہیں باندھوں گا وہ پھر فرقہ واریت کر رہا ہے فرقہ واریت کی وجہ سے غلط ہے ادر رنگ کوئی بھی باندھ سکتے ہیں ہم کپڑے کیا حضور کے رنگ والے پہن رہے ہیں یہ تو کسی نے نہیں کبھی غور کیا کہ نے اس رنگ کے کپڑے پہنے سبز پگڑی سے چیڑ ہو جاتی ہے کہ یہ سب ثابت نہیں ہے نہیں بھائی اور کالی باندھو باندھو تو صحیح نا اس طرف تو آؤ اس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا پورا لیکچر ہے بہت پیارا شوز یور انٹین جو ہے آپ کے اسلام کو شو کرتا ہے تو یہ تین چیزیں آپ کو پہننی چاہیے سر ڈھاپنا داری اور شلوار کخنوں سے اوپر اس پہ اس کا انگلش میں لیکچر بہت زبردست الحمدللہ اس نے اس معاملے کو کنکلوڈ کیا ہے پوائنٹ نمبر چودہ اب یہ دو پوائنٹ رہے گی انشاءاللہ یہ پانچ سات منٹ میں کور ہو جائیں گے انشاءاللہ اس پر بھی اجماع ہے کہ بچے کے کان میں ازان دی جائے بچہ جو پیدا ہو نو مولود اس کے کان میں ازان دینے پر اجماع ہے صحیح حدیث اہل سنت کے ہاں تو کوئی موجود نہیں ہے ایک ہی روایت ہے جامعہ ترمزی میں لیکن اس روایت کے اندر آصم بن عبید اللہ جو ہیں وہ ضعیف راوی ہیں اور روایت میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ جب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نما پیدا ہوئے سیدنا حسن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں ازان دی لیکن یہ روایت صحیح ہے پہلے تو کے ہاں روایتیں ملتی ہیں کہ اذان دینا سنت سے بھی ثابت ہے لیکن پوری امت کا اجماع ہے اور جس مسئلے میں اجماع ہو وہاں قرآن و سنت سے دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی نمازیں پانچ ہیں یا تین ہیں یا دو ہیں اجماع ابھی پانچ ہے جمع کرنے والا معاملہ الگ تھے لیکن پانچ ابڑتے ہی ہیں سارے تو جب اجماع ہو تو پھر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی دلیل وہاں ہوتی ہے جہاں پر اختلاف ہو جائے لہذا اجماع ہے کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے اور یہ جو کہا جاتا ہے ایک کان میں ازان دوسرے میں کامت یہ کوئی ثابت نہیں اذان ہی دینی چاہیے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کان میں ایسے رکھ کے وہ پھونکنا ہے بچہ کان سے انشاءاللہ سنے گا آپ سب لوگ کان سے ہی سن رہے ہیں نا تو آپ بچے کے پاس بعض اذان دے لیں وہ کان سے ہی انشاءاللہ سنے گا بے فکر رہیں وہ زبان سے نہیں سنے گا اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قبر پر اذان دینا ثابت کوئی نہیں ہے جتنا ہمارے بریلوی بھائی قبر پر اذان دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ منکر نقید کے سوالات کے جواب میں اس کو آسانی رہے تو یہ کسی صحیح صنعت کے ساتھ روایت ثابت کوئی نہیں ہے کہ قبر پر اذان دی جائے صحیح صنعت کے ساتھ سن نبی دعود میں جو ہماری ٹینشن ہے کہ مردے کے لیے دعا تو سنبی دعود میں صحیح صنعت کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ سند نے فرمایا جس کا مقوم کچھ اس طرح ہے کہ جب مردے کو دفنا چکو پھر اپنے بھائی کے لیے قبر کے سوالات پہ استقامت کے لیے دعا کرو تو قبر پر جا کر مردے کے لیے دعا کرنا دفنائے ہوئے کو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے سوالات میں آسانی دے تو یہ ہے اس طریقے سے آسانی کروائیں اذان دے کر آسانی نہ کروائی جائے پوائنٹ نمبر پندرہ ہے وہ ہے اذان کی اجرت اور مزن کی تنخواہ یہ ہے آخری مسئلہ جو کڑوا میں نے اینڈ پہ رکھا ہوا تھا تو بھائیو وہ سن بھی داؤ تو جامعہ میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح صنعت کے ساتھ ازان کی اجرت کے معاملے میں سختی فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان پر اس بندے کو نامزد کرو جو ازان کی اجرت نہ لے اور مؤذ والنٹیر ہی ہونا چاہیے اور الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت مسجدوں میں بریلوی دیوبندی اہل عدیث اہل تشیعوں کی مسجدوں میں والنٹیر لوگ ہی اذان دے رہے ہوتے ہیں رضا کرانا بہت کام ہے جہاں پر موزن رکھے ہوتے ہیں یہ الحمدللہ اجماع کی برکت آپ دیکھ لیں کیسا اتفاق ہو گیا اس مسئلے میں تو لہٰذا اسی کو انڈوس کرنا مسجد کے لیے اگر خدمت کے لیے آپ کو خادم رکھتے ہیں اس کو تنہا دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس میں الحمدللہ میں صورت البقرہ میں بتا چکا ہوں کہ جو اسلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں ان کی خدمت کرنے میں کوئی حج نہیں ہے لیکن جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماد ہے تو وہاں پر ڈرنا چاہیے اذان کی اجرت نہیں ویسے آپ خادم مسجد کے لیے رکھا ہے وہ اپنے شوق سے اذام دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے دے کیونکہ اس کا اجر تو آپ نے لینا ہے اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق متفقن حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے اونچی گردنے ان لوگوں کی ہوں گی جو مزن ہیں کتنی بڑی فضیلت اور دوسری فضیلت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن حدیث ہے بہت زبردست کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موزن جب اذان دیتا ہے تو جہاں جہاں اس کی آواز جاتی ہے جو جن اور انسان اس کی آواز سنتے ہیں حتیٰ کہ جتنے اور مخلوقات آواز سنتی ہیں قیامت والے دن اس کی اذان کی گواہی دیں گے اتنی بڑی وزیلت ایک موزن کو مل رہی ہے چند ٹکوں کی خاطر وہ کیوں خراب کرتا ہے اور ہمارے عموماً ٹریڈیشن میں یوں ہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید موزن جو ہے نا کوئی تھکڑ سا بندہ جو اس کو اذان کے لیے بعض کہتے ہیں امام مسجد بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ اذان نہیں اذان کوئی اور دے اذان تو فضیلت والی چیز ہے شوق سے اذان دینی چاہیے اور یہ ٹھیکےدار بھی نہیں بن جانا چاہیے مسجدوں میں کچھ لوگ ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں اذانوں کے کہ وہ کہتے ہیں ہم ہمیں اذان دینی ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے ہر مسلمان کو بڑھ چڑھ کر اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اذان تھے اس معاملے میں جو ہے وہ سختی سے نہیں اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مکمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اس میں موضنی مو جو مؤذن نظرات ہیں ان کو اپنا دل گردہ جو ہے کھلا رکھنا چاہیے اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات کو صلف صالحین صحابہ تابعین تبع تابع... تابعین کے منہج کے مطابق عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک وما علينا الا البلاغ المبین